أعوذ بالله من رجیم بسم اللہ سر مکی صورت ہے نزول میں گیارہویں نمبر پر ہے صورت الفجر کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصف کی ترتیب میں ترانوے نمبر پر قرآن کریم کی صورت ہے صورت العل کے بعد لگی ہے سورت اللیل کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک ان میں سے جب سورت اللیل میں امت کا بیان تھا تو اس کی کا افتتاح ولی اذا یغشا کے ساتھ ہوا تھا اور سورج زحا میں نبی علیہ السلاط وسلام کا بیان ہے تو اس کے افتتاح سور زا کے ساتھ ہو رہا ہے لیل کے بعد زحا میں تسلی بھی ہے اللہ اندھیروں کے بعد روشنی لایا کرتا ہے یہاں سے آخر تک ان بائیس صورتوں میں مقاصد اربع علیہ کا بیان ہے اور یہ قرآن کریم کے چوتھے حصے کا جو کہ سور سبا سے شروع ہوا تھا بارہواں باب ہے چوتھے حصے کا بارواں باب ہے قرآن کریم کے اس صورت کا مقصد اس بات رسالت اور تسلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجاما مَا وَدَّعَكَ کا وَمَا کلا وا شاہد ہے وقت چاش کا سجا یا شاید ہے روشنی سورج کی نبی علیہ السلام تو السلام پہ چند دن وہی بند ہو گئی تھی تو منکرین نے کہا تھا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے معاذ اللہ تو یہ سورت نازل ہوئی جس طرح سورج کی روشنی ہمیشہ نہیں ہوتی اس طرح وہی کا نزول بھی ہمیشہ نہیں ہوگا اور جس طرح رات ہمیشہ نہیں ہوتی اسی طرح انقطائے وحی بھی ہمیشہ نہیں ہوگی ماوق کرب کما کلا یہ تسلی ہے ولی لیدہ سجا شاہد ہے وقت چاش کا ول لیدہ سجاؤ شاہد ہے رات جب چھپا لے مخلوقات کو یا سجا پھیل جائے اس کی تاریخی ما وداق ربو کا وما قلا نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے وما قلا اور نہ ہی آپ سے دشمنی کی ہے رب نے ولل آخر تو خیر اللہ کا مین اور خواہ مخا آخرت بہتر ہوگی آپ کے لیے دنیا سے دنیا سے آخرت بہتر ہوگی یا آخری حالت آپ کی بہتر ہوگی اللہ پہلی والی حالت سے ولاسو فیوتی کا ربو کا اور جلدی ہے کہ دے دے گا آپ کو آپ کا رب ایسا مقام فتر کہ خوش ہو جائیں گے آپ آپ کو اللہ راضی کر دے گا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا اذن لا اردا واحد امتی فی النار میں نہیں راضی ہوں گا حتیٰ کہ میری امت میں سے ایک شخص بھی آگ میں نہ رہے اگر ایک امتی بھی میرا جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا اور اللہ کا وعدہ ہے ولا سو کا ربو کا لیکن امتی سے مراد امتی جس نے دعوت کو قبول کیا تھا موحد بد عقیدہ اور مشرک وہ تو مخلت فرنار ہے ہمیشہ جہنم میں ہوگا تو والا سو فیوتی کا ربو کا خام خ خا جلدی دے دے گا جلدی ہے کہ دے دے گا آپ کو آپ کا رب وہ مقام کے خوش کر ہو جائیں گے آپ خوش کر دیں گے آپ کو عبداللہ اللہ ابن عمر ابن العاص ردی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے مسلم شریف میں ہے نبی علیہ السلام تو سلام نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے اور فرما نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیں گے دعا کے لیے وقال اللہ امتی امتی و نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے اور فرما رہے تھے میرے اللہ میری امت میری امت اور رونے لگے تو اللہ نے فرمایا جبریل ادہب اللہ محمدن جائیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فقل اللہ آنا سنر دی امتی کا ان کو کہہ دیجئے کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا آپ کی امت کے بارے میں ولا نسو کا اور میں آپ کو خفا نہیں کروں گا تو راضی اس وقت ہوں گے جب ساری امت اجابت جنت میں چلی جائے جہنم سے نکل جائے والیوتی کا ربو کا فتر اور خام جلدی ہے کہ دے دے گا آپ کو آپ کا رب وہ مقام کے خوش ہو جائیں گے آپ الم یجد کا یتیم فوا اب تین حالتوں پہ تین انعامات کو تفریح کیا جا رہا ہے ایک حالت تھی آپ کی یتیمی کی علم یجد کا یتیمن فآوا آیا نہیں پایا تھا ہم نے آپ کو یتیم تو ٹھکانہ دے دیا آپ کو جگہ دے دی ٹھکانہ دے دیا ف اللہ رب العزت نے دادا کے دل میں محبت ڈال دی دادا کے بعد چچا کے دل میں محبت ڈال دی فآوا وجہ کا غالن اور پایا تھا آپ کو حیر تو راہ دکھا دی اللہ نے اللہ نے آپ کو حیران پایا تھا زال یہاں مقام نبوت میں احتیاط سے معنی کیا کرو زال کا عام معنی گمراہی والا یہاں نہیں کرنا کیونکہ شان نبوت اس معنی کی مقتضی نہیں اور نہ ہی یہ معنی نبوت کی شان کے ساتھ مناسب ہے تو زال بمانے حیران فہادہ اللہ نے آپ کو راہ دکھا دی آپ حیران تھے کتنے کتنے دن جا کے غارے میں اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے آپ حیران تھے آپ کو راہ نہیں معلوم تھی فہادہ تو اللہ نے آپ کو اپنی محبت کی راہ دکھا دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں وہ وجہ دا اور پایا تھا آپ کو اللہ نے محبت کرنے والا اپنے ساتھ اپنے دین کے ساتھ فہادہ تو اللہ نے آپ کو محبت کی راہیں بتا دی اسی طرح علماء تفصیر مانا کرتے ہیں متحیرن عن بیانی ما نزل کا فہادہ کام <إِلَيْهِم> آپ حیران تھے بیان سے اس چیز کا بیان جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا وہ کتاب وہ قرآن تو اللہ نے آپ کو اس کے بیان کی توفیق دے دی جیسے سورہ شورہ کی آخری آیت میں گزر چکا ہے کدالی کا ہی نا ال کرو ماقن تتدری مل کتاب ولل ایمان ولكن نهدي به من کن من عبادنا تو ماقن تدری مل کتاب ولل ایمان آپ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح ہوگا کتاب کا بیان اور ایمان کا بیان آپ کو کتاب اور ایمان کے بیان کا پتہ نہیں تھا تو اللہ نے کتاب اور ایمان کا بیان آپ کو سکھا دیا وجد کا زال فہدہ یا محباً للہدایت فہداک اللہ نے آپ کو پایا تھا محبت کرنے والا ہدایت کے ساتھ تو فہادہ کا علیحا اللہ نے اس طرف ہدایت دے دی ایک مانا طالب ل فہداک اللہ علیحہ اللہ نے پایا تھا آپ کو طلبگار بیت اللہ قبل کا تو اللہ نے اسی طرف آپ کو ہدایت دے دی یا ظالن بے خبر ہجرت سے فہادہ تو آپ کو راستہ دکھا دیا ہجرت کا ووجدک فی قوم قومن ظالن فہدہ اللہ حبی کا ایک معنی یہ اللہ نے پایا تھا آپ کو اس قوم میں زال لن جو گمراہ تھی تو اللہ نے آپ کے ہاتھوں ان کو ہدایت دے دی فہادہ ہم اللہ حبی کا یا زال پریشان قوم کی تباہی کی وجہ سے فہادہ تو اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا یا و جدہ فہدا غافل من امر نبوتی فرشد کا نبوت کے کار سے کام سے کار نبوت سے آپ کو غافل پایا تھا اللہ تو اللہ نے آپ کو راہ دکھا دی لم تکن تدری القرآن و شرائ کل القرآنی ولا شرائل اسلامی نہیں تھے آپ کے قرآن کو جانتے تھے نہ شریعت اور احکام کو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی مانا قرآن کی طرف اور شرائ اسلام اسلام کے احکام کی طرف ظال بمانے محبت سورہ یوسف میں بھی گزر چکا ہے ان کلفی ذلا عل قدیم بیٹوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام سے آپ پرانی محبت اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں یوسف کی آپ کے دل سے یوسف کی محبت نہیں نکل رہی واجدا کا غالن فہدا تو پایا تھا اللہ نے آپ کو حیران یا محبت کرنے والا اپنے سے فہادا تو راستہ دکھا دیا واجہ کا فغنا اور پایا تھا اللہ نے آپ کو بغیر مال کے فغنا۔ تو اللہ نے آپ کو بے پرواہ کر دیا مال سے یہ نہیں کہ مالدار کر دیا مال سے اللہ نے آپ کو بے پرواہ کر دیا مستغنی کر دیا حدیث میں بھی آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی سمنا ملم یا تغنہ بال <بِالقرآن> نہیں ہے ہم میں سے وہ کوئی جو قرآن کے ذریعے دنیا کی ہر چیز سے مستغنی نہ ہو جائے تو پایا تھا ہم نے آپ کو بے مال غریب فاغنا تو ہم نے آپ کو بے پرواہ کر دیا مال سے بخاری میں ہے فین نلغینا غینن نفس اصل مالداری مالداری نفس کی ہے یا باہر العلوم میں سمرقندی مانا کرتے ہیں وہ وجہ د کا آلن فاغنا اے محتاجن کا پایا تھا ہم نے آپ کو محتاج علم کی طرف فاغنا کا بل تو غنی کر دیا ہم نے آپ کو قرآن کے ذریعے علوم کا خزانہ قرآن آپ پہ نازل کر دیا فملیتی مفلا تک ہر اب تین عوامر تین انعامات پہ تفریح ہو رہے ہیں آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو جگہ دی تو فامل یتیما فلا تک ہر چیز یتیم ہے تو اس پر غصہ مت کیجیے بےجا وام سا فلا تنہر اور ہر چیز پوچھنے والا ہے دین میں تو مت دتکاری اس کو یا سوال کرنے والا ہے مانگنے والا ہے اللہ کے نام پر تو مت دتکاری اس کو نعمت رب بھی کا فحدس اور ہر آپ کے رب کی نعمت ہے تو اس کا بیان کیجیے فحدس جو اللہ نے نعمت کی ہے تو اس کا اظہار کیجیے اس کا بیان کیجئے امام مالک رحمہ اللہ روزانہ در سے حدیث کے لیے آتے تھے تو نئے کپڑے پہن کے آیا کرتے اللہ نے دیا تھا مال تو اس کا اظہار کیجئے ایک صحابی آئے وہ اس کے کپڑے پھٹے تھے تو دوسرے صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو تو صحابی نے کہا میں مالدار ہوں کوئی غریب نہیں ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے مال دیے فل یورا علیہ کا تم پہ اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے اما بن امت ربی کا وہ شاعر بھی کہتے ہیں الم تران اللہ ارسل عبده برحانی ہی و اللہ ہی آلہ و امجدو آزال ہی بن نبوتی خاتمن من اللہ مشود ان یلو ہوشہدو تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا اپنے دلائل کے ساتھ اور اللہ بہت اعلی ہے بڑی شان والا ہے اللہ نے عزت دی اپنے حبیب کو نبوت کے ساتھ خاتمن من اللہ اور وہ مہر تھے یا آخری نبی تھے اللہ کی طرف سے مشرود ان یلو ہو ان کے لیے گواہی بھی کی گئی اور وہ خود بھی گواہ تھے توحید کا بیان کرنے والے تھے تو اما بھی نعمت کا ہر چی نعمت ہے آپ کے رب کی تو اس کا بیان کیجئے تو صورت میں اس بات رسالت کا اور تسلی نبی علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سور انشراح یہ بھی مکی صورت ہے بارہویں ہے نزول میں سورہ زحا کے بعد اور مصحف کی ترتیب میں بھی سورہ زحا کے بعد ہے لیکن چورانوے نمبر ہے سورہ زحا میں نبی علیہ السلام کو خطاب خاص تھا تو یہاں خطاب عام امت کو یا سورہ زحا میں تسلی تھی تو یہاں تحدث بن نعمت مقصد بھی سورت کا تحدث بن نعمت اور تسلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نشرح شراحلہ کا صدرک آیا میں نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ قرآن کے بیان کے لیے علم نشرح شرح صدرك کا آیا نہیں کھولا میں نے آپ کے لیے آپ کا دل اور آپ کا سینہ وہ وزانہ ان اور آیا نہیں اٹھایا ہم نے آپ سے آپ کا بھوجا ہل نہ لکا ادا فریض تر ہم نے آسان کیا ہے آپ کے لیے رسالت کے فریضے کی ادائیگی کو وہ وزانہ ان اور آیا نہیں ہٹایا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اے سہل نال کا ادا فریز تر رسالا وہ انقذ زہرا کا وہ بوجھ جو توڑتا تھا آپ کی کمر کو آپ کی کمر توڑنے والا بوجھ کیونکہ انا سنلقی القی علیہ کا قول مزمل میں فرمایا اس قول سقیل کا یہ اثر تھا کہ انقذ زہرا کا توڑنے والا تھا توڑتا تھا آپ کی کمر کو ورفانالک دک رکھ اور اٹھایا ہے اونچا کیا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر یا درجہ یا بیان ہر کوئی آپ کا بیان کرے گا صفات بیان کرے گا آپ کو ماننے والے تو خود اس کو ایمان کا جز مانیں گے لیکن نہ ماننے والے بھی آپ کی تعریفوں کا اقرار کریں گے صفات کا اقرار کریں گے عادل اور انصاف کی وجہ سے رفعنا کا ذکر و زمل الاحو اسم محم دن اسمی ہی اس قالم عزین الخ... اس قال فلخم سلم عزین اشہدو و شکل اسمی ہی لیجلہ فضول آرشی محمود الحادہ محمد حسان ابن ثابت فرماتے ہیں اللہ نے محمد کا نام اپنے نام کے ساتھ اکٹھا کر دیا جب پانچ وقت معزن اشہد اللہ الا اللہ, اللہ کہے تو ساتھ میں اشہاد ان محمد الرسول رسول اللہ بھی کہتا ہے کیا بڑی بات ہے فاضنفی خلقن و خلقن والنا فی غیر ولا شرفن علم ترا ان اللہ ارسلا ابد ہو برہانی ہی و اللہ اعلی و امجدو آزال ہی بن خاتمن من اللہ ہی مشہور ہم نے بلند کیا ہے آپ کے لیے آپ کا ذکر ف ان نا یوسرن بس بس یقینا تکلیف کے ساتھ یوسرن آسانی ہے ان نا مالوسری یسرا بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے ال الوسر الوسر الوسر معرفہ ہے اور یوسرن یوسرن نکرہ آیا تو قانون یہ ہے کہ جب معرفہ معاد ہو جائے تو ثانی عین اولہ ہوتا ہے اور جب نکرہ معاد ہو جائے تو ثانی غیر اولہ ہوتا ہے معرفہ دوبارہ آئے تو یہ دوبارہ آنے والا دوسرا ہوتا نہیں ہوتا یہ وہی ہوتا ہے جو پہلے ذکر ہوا اور جب نکرہ یسرن نکرہ ہے جب نکرہ ماد ہو تو دوسرا آنے والا یہ پہلے والے سے جدا ہوا کرتا ہے تو کیا مانا العسر العسر معرفہ دو دفعہ آیا یہ دو نہیں ایک ہی ہے ثانی عین اولا ہے تکلیف اور سختی ایک ہی ہے یسرن یسرن دو دفعہ آیا لیکن یہ دو ایک نہیں دو ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے تو ایک تکلیف کے ساتھ دو خوشیوں کا ذکر ہو گیا صورت میں ایک تکلیف کے ساتھ دو خوشحالیوں کا ذکر ہوا اسی لیے وہ شاعر کہتے ہیں ازش تدت بکل بل ہوا فکر علم الم ن شراح ازش تدت بکل بل ہوا فکر فی الم ن شراح فسر یوسرئی جب تم پہ تکلیف زیادہ ہو جائے تو سورہ شراہ میں سوچا کرو اس صورت میں اللہ نے ایک اوسر یعنی ایک تکلیف کو دو یسرین کے درمیان دو شوشالیوں کے درمیان ذکر کیا تو اگر تم پہ ایک تکلیف آئی اس پہ صبر کرو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دو خوشیاں دے گا دو خوشیاں دے گا فائن نمالوسری یسرن دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں دے گا پس یقیناً تکلیف اور سختی کے ساتھ آسانی ہے ان نمال سری اسرا یقیناً تکلیف اور سختی کے ساتھ آسانی ہے فیضا فرغ فن سب جب تو فارغ ہو جائے فن سب تو پھر مشغول ہو جا یعنی یہ فارغ ہونا نہیں ہے جب تم نے فرصت ملے تو تم مشغول ہو جا اللہ کے دین کی خدمت میں اللہ کی عبادت میں قرآن کے بیان میں دعا میں مشغول ہو جا مختلف صداقات ابن جریر تبری فرماتے ہیں ان متفاصیر میں تفصیر تبری میں لما فرض فارض من کمنسلاتی اللہ نے آپ کو پر نماز فرض کر دی تو جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو فن صبا یہ ابن عباس کا قول بھی ہے لیکن فن سب سے جماعت ثابت نہیں ہوتی ہاں اپنی اپنی اکیلی اکیلی انفرادی انفرادی دعا کرنی ہے سب نے اجتماعی ہے عد سے دعا اس کا ثبوت نہیں ہے فن سب سے ادا فرخت مینسلاتی فن سب فعا یہ مانا ہے یا جب آپ ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو فن سب پھر مشغول ہو جائیں پھر پڑھیے پھر پڑھیے پھر پڑھیے یا آپ بیان سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مصروف ہو جائیے عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے سراج المنیر میں خطیب صاحب نے ذکر کیا ہے انی ان ہو ان فارغا لا فی عمل الدنیا دنیا فی عمل لاخیرا میں برا جانتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی ایک کو فارغ غیر مشغول دیکھوں نہ دنیا کے کام میں یہ مشغول ہو نہ آخرت کے کام میں عمل میں یہ مشغول ہو تو فارغ مجھے اچھا نہیں لگتا انی اکری ہو اندم فارغ ان لافی عمل دنیا ولافی عمل الاخر تو کام کرنا ہے لقد خلق الانسان انسان افی اللہ فرماتے ہم نے انسان کو مشقت کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے اذا فرخت فن سب جب آپ فارغ ہو جائیں تو فن سب پھر مشغول ہو جائے اللہ کی دین کی خدمت میں بیان میں دعا میں وہلا ربی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف آپ رغبت رکھیے شوق رکھیے رب کی طرف شوق رکھیے رجوع کیجئے تو صورت میں تحدس نعمت اور تسلی نبی علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الدین مکی صورت ہے اٹھائیس نمبر پر ہے نزول میں سور بروج کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں پچانوے سور ان شراہ کے بعد لگی ہے اس صورت کا ربط سور ان کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سور ان شراہ میں اس بات رسالت ہو گیا تو اس صورت میں اس بات توحید ہو رہا ہے یا سورین شراہ میں اس باتیں رسالت تھا اور فرمایا تھا وہ رفانہ ل تو اس صورت میں ترغیب موحدین کو کہ اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد رکھو اور ان کی طرح زندگی گزارنے میں کوشش کرو سورے ان شراہ میں ان صدر کا بیان ہوا علم نشراہ لک صدرک تو اس صورت میں انبیاء دوسرے انبیاء کرام کے انشراح صدر کا بیان ہے چار انبیاء کے واقعات اجمالاً چار انبیاء کا تذکرہ بطور مثال یا فرمایا تھا ان شراہ میں اذا فرخت فن سب اس پہ مثالیں ذکر ہو رہی ہیں یہاں و تین صورت میں ترغیب ہے موحدین کو بے تبا ال احوال المتقدمین متقدمین اپنے بڑوں کی تابے کرو ہمارے پشتوں میں بھی ایک کہاوت ہے لنڈیا گوئی پلوڑا لوڑا ادرے گا گورچ کام دے سک یا گو کا نہ تو گورچستہ مشران دنیا کی سکڑی دیاگ سے ہو کا آگ سے جوان تیر کا د اللہ دا قانون پابندی او د اللہ بندگیوں کا دلتم د مشران ذکر دے وہ بڑے دین میں انبیاء کرام ہمارے عقیدے اور ایمان اور دین کے بڑے تین تین کہتے ہیں انجیر کو زیتون پشتوں میں اسے خونا کہتے ہیں اور اردو میں بھی زیتون ہی کہتے ہیں تورے سینین وہ کوہتور مراد ہے پہاڑی چمکنے والی کوہ تور وہاد البل دل یہ گاؤں امن والا مکہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مکان کا ذکر ہے مراد اس سے مکین ہے مکان کا ذکر مراد مکین کیا مانا ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پہ ہجرت کی تھی اس جگہ انجیر کے درخت بوت تھے تو و تین شاید ہے حالت ابراہیم علیہ السلام کی و الزیتون جائے ولادت عیسا علیہ السلام کی وہاں زیتون کے درخت بوت تھے تو شاید ہے حالت عیسا علیہ السلام کی وہ تور اور شاید ہے حالت موسا علیہ السلام کی مقام وہی کا موسا علیہ السلام کا کوہ تور تھا وحاد البلا دلامین اور یہ گاؤں امن والا یعنی شاید ہے حالت نبی علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بادشاہ کا مقابلہ کیا اپنی قوم کو حق بیان کیا باپ کا مقابلہ کیا بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑا قوم کے بتخانے کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی اللہ کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری اسماعیل علیہ السلام کے بیٹ گلے پر تو تم بھی ان کی حالت کو یاد کرو نا وہ امتحانات جو سات سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھاون سور انعام کی آیت نمبر چورہتر سور انبیاء کی آیت نمبر اٹھاون اور آیت نمبر اٹھاسٹھ اور سور صافات کی آیت نمبر نینانوے اور سور ابراہیم کی آیت نمبر سینتیس اور سور صافات کی آیت نمبر ایک سو دو میں وہ سات امتحانات جو ذکر ہو چکے ہیں تم نے بھی دنیا میں زندگی امتحان میں تکالیف میں آزمائشوں میں مشکلات میں گزارنی ہے وز زیتون عیسا علیہ السلام کی حالت کو دیکھو وہ پیدا ہوتے ہی جولے میں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الختاب وجعلنی جالنی نبی اور ساری زندگی اللہ کے دین اور توحید کی خدمت کی حتیٰ کہ شادی بھی نہیں کی تھی انہوں نے وہ سینین سین علیہ سلام کی حالت کو دیکھو نا وہ فتن نہ کتنے امتحانات تکالیف آزمائشیں تھی ان کی زندگی میں وہ کتنی تکالیف گزار کے دنیا سے گئے وہاد البل دلامین اس گاؤں میں ہر کسی کے لیے امن ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کو بیان کرنے والے ہیں تو یہ حالات انبیاء کے تمہارے سامنے رکھ دیے گئے کہ تم ان کے حالات کو اپنے پیش نظر رکھنا اور زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنا و تینی وزیتون شاید ہے حالت ابراہیم علیہ السلام کی اور حالت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حالت موسا علیہ السلام کی اور حالت نبی علیہ السلام کی لقد خلقنا نل انسان فی احسنی تقویم یہ جواب قسم ہے یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں خوبصورت کتنا خوبصورت اللہ نے اسے پیدا کیا ہر کسی کا سر نیچا لیکن اس کا سر اونچا اللہ نے پیدا کیا ہر کوئی خوراک کے پیچھے اپنا منہ پھیراتا ہے خوراک اس کے پیچھے اس کے منہ میں خود ہی آئے گی اس کے لیے اللہ نے ہاتھ پیدا کیے ہیں اس کو کھانے کے سامنے بھی اس کو کھانے کے سامنے بھی انہنا نہیں کرنا لقد خلقنا نل فی احسنی تقویم یقینا پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں سمر ددنا ہو اسفلا سافلین پھر ہم واپس کر دیتے ہیں اس کو نیچے نیچوں میں سے اسفل سافلین کتوں سے بھی نیچے یہ الاائے کل انامی بلہم اضل یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں بلہم اضل شر الدواب اور شر البریہ ان کو کہا الدینہ منو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ استثنا ہے اسفل سافلین سے ان کو اللہ ذلیل نہیں کرتا جو کہ ایمان لائے واملحات اور جنہوں نے عمل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نیک عمل کیا یعنی اتباع نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسالت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی تو وہ اسفل سافلین نہیں ہیں اس وجہ سے سراج المنیر میں خطیب صاحب فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالانہ عنہما کا قول ہے من قرال قرآن لم اب لب ارزل العمر جو قرآن پڑھے اللہ اسے ذلیل عمر تک نہیں پہنچائے گا اس کی عمر جتنی بھی زیادہ ہو عزت زیادہ ہوتی جائیں گی علماء اسی طرح ہوتے ہیں قرطبی نے بھی لکھا ہے لا و عقل من کانا عالمن عام لمبی ہی عقل زائل نہیں ہوتی اس کی جو کہ عالم ہو جاننے والا ہو اللہ کی کتاب کو عام بھی ہی اس پہ عمل کرنے والا بھی ہو ابن کثیر نے بھی فرمایا ہے اقرامہ کا قول ذکر کیا ہے اقرامہ کہتے ہیں من جمال قرآن لم يرد اللہ ارزل العمر جس کے دل میں قرآن جمع ہو اسے اللہ ارزل العمر کے طرف نہیں پھیر پھیرتے وہ یل عمر کہ پھر اپنے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اللہ دینہ منوامل صالحات مگر وہ لوگ جن جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان لوگوں کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہے سورہ نحل میں منامل سالح ہم کمن ذکر اور او سا ممن ان فلاً حیاتن طیبہ جس کسی نے عمل کیا تم میں سے نیک اور اس حال میں کہ یہ تھا مومن موحد تو خواہ ہم زندگی دے دیں گے اس کو زندگی خوبصورت اور اچھی دنیا کی زندگی قبر کی زندگی اچھی ہو جائے گی اس کی یہ عرض العمر میں نہیں جائے گا اللہ دینا منو عاملصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق فلاحم اجرن غیر ممنون تو ان کے لیے ہے اجر نہ بند ہونے والا غیر ممنون نہ کٹنے والا آج ہم درس کر رہے ہیں اس درس کا ثواب ہمارے اساتذہ کو ان کے اساتذہ کو ان کے اساتذہ کو حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ دے رہا ہے اور قیامت تک یہ ثواب اور یہ اجر غیر ممنون چلتا رہے گا چلتا رہے گا اپنے آپ کو اس سلسلہ تو کا حصہ بنا دو قرآن کی خدمت کرو قرآن سیکھو سکھاؤ کہ کل تمہارے مرنے کے بعد بھی اجر غیر ممنون تمہارے اکاؤنٹ میں چلتا رہے نہ بند ہونے والا جو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت میں کہ قرآن پڑھو اقرا ورتقی ورتل کما کن ترتل و فت دنیا قرآن پڑھو اور جنت کے منزلوں اور درجات پہ اوپر اوپر چڑھتے رہو تیرا درجہ اور منزل وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت قرآن کی تلاوت کرے گا تو آخری آیت تو قرآن کی ہے ہی نہیں کیونکہ جب وناس ہوتا ہے تو ورناس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کسی نے قرآن کی کسی آیت کی تلاوت اس نیت سے کبھی بھی نہیں کی کہ آج یہ آخری تلاوت ہے اس کے بعد میں تلاوت نہیں کروں گا نہیں جتنی زندگی ہو تر موت تک واب ربک حتیاتی عقل یقین تو آخری آیت نہیں ہے پڑھتے رہیں گے جب پڑھتے رہیں گے تو اللہ درجے ان کو دیتا رہے گا فلاح ہو مجرن غیر ممنون ان کے لیے ہے اجر نہ کٹنے والا نہ بند ہونے والا فمایو کدیب کبادین کیوں تم بڑوں کے تابے داری نہیں کرتے کس چیز نے آمادہ کیا تم کو بعد اس کے بعد بد دین قیامت پر یا دین پر تقزیب کس چیز نے آمادہ کیا تم کو جھٹلانے پر اس بیان کے تقزیب پر بعد اس بیان کے بعد بد دین قیامت پر جٹلانے کو پر قیامت کو جھٹلانے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا دین اور قرآن کے جھٹلانے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا تو یہ پیٹ نہیں ہے دنیا کا مال و متا یہ ان کے لیے دین کی تغذیب کا ذریعہ ہے اور سبب ہے وجہ ہے علیہ اللہ احکمل ہے میو قدر اعلی تقزیبی کا فما قزیب کا بعد بالدین بدین اللہ بی احکم الحاکمین آیا نہیں ہے اللہ اچھا فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والوں میں سے اللہ نہیں احکم الحاکمین تو اس کا جواب حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت پڑی جائے تو تم جواب دیا کرو علیہ صلی اللہ بھی احکم الحاکمین آیا نہیں ہے اللہ اچھا فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والوں میں سے تو تم کہا کرو بلا و آنا اللہ کمین شاہ دین بے شک اللہ احکم الحاکمین ہے وانا اللہ دالی کل مین اور میں ہوں اس پر گواہ کر گواہی کرنے والوں میں سے میں شاہد ہوں کہ اللہ کم الحاکمین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآ بسم رب لدی خلق سر علق یہ پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی ساری صورتوں میں سے اول اور پہلی یہ صورت ہے اور مصحف کی ترتیب سے کے اعتبار سے چھیانوے نمبر ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے سب سے پہلے اور مصحف کی ترتیب میں سور تین کے بعد لگی ہے چھیانوے سور تین میں کہا انسان کو میں نے بہترین شکل میں پیدا کیا تو یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا خلق الانسان من علق لو تھڑا جام شدہ خون یا سور تین میں فرمایا اللہ کی توحید کا اس بات ہوا تو اس صورت میں ترغیب علی القرآن ہے یا سور تین میں فرمایا تھا علیہ ص اللہ بھی احکم الحاکمین تو یہاں احکم الحاکمین کے قانون کو پڑھو نہ حکم کو مانو نہ ایک قرآن. کتاب پڑھو احکم الحاکمین کا حکم ہے یہ ایک قرآن. سورت کا مقصد اور دعوی ترغیب القرآن اور مقاصد اربا عالیہ کا بیان ایک قرآب ربی کل خلق نبی علیہ السلام غار حرام تھے بخاری شریف میں حدیث ہے بخاری کی ابتدا میں بابو کیف کان عبد الوحی اللہ رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام تھے جبرائیل علیہ السلام اترے اور نبی علیہ السلام سے فرمایا اقرا نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں انبی قاری میں پڑھنا پڑھنے والا نہیں ہوں لکھا پڑا نہیں ہوں تو حدیث میں آتا ہے فزم منی. جبرائیل نے مجھے اپنے گلے لگایا اور زور دیا ہت بلاگ منی ال جوہدا اول جہدو دو روایت ہیں. اتنا زور دیا جتنا زور جبرائیل میں تھا یا اتنا زور دیا جتنی قوت برداشت مجھ میں تھی اتنا زور جبرائیل نے مجھے دیا اور پھر فرمایا ایک تو میں نے کہا ماں نبی قارین یہ وہ ظاہری بشری عذر تھا میں لکھا پڑھا نہیں ہوں اور نبی ہوتا ہی وہی ہے جس کا استاذ مخلوق میں کوئی نہ ہو وہ براہ راست علوم اللہ سے حاصل کرنے والا ہو نبی ہوتا ہے جو اسکولوں میں استازوں کے ڈنڈے کھائے وہ نبی نہیں ہوتا مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے جس پہ کتابیں نازل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے جو کتابیں خود لکھتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا ماں نبی قارین میں لکھا پڑھا نہیں ہوں لکھنے پڑھنے والا نہیں ہوں ماں نبی قار تو پھر زور گلے لگایا اور زور دیا حتہ بلغ گمنی الجہد پھر فرمایا تیسری بار ایک قرآ بسم ربی خلق تو میری زبان جاری ہو گئی پڑھیے آپ بسم ربی کا بال استعانت ہے اپنے رب کے نام کے امداد سے ذکر اسم کا مراد مسمہ یعنی اپنے رب کی امداد سے آپ پڑھیے الدی وہ رب خلقا کا جس نے پیدا کیا ہے ساری مخلوق کو خلق من علق پیدا فرمایا ہے اللہ نے انسان کو جام شدہ خون سے علق لو تھڑے سے جام ہوئے خون جمے ہوئے خون سے نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے چالیس دن بعد شکم مادر میں اقرا وربو کل اکرم تسلی ہے پڑھیے جی پڑھیے آپ وہ رب و کل اور آپ کا رب ہے عزت دینے والا عزت دینے والا ہے آپ کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے عزت دے گا اور دی ہے اسی لیے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے اور اسی میں آپ کی عزت ہے اللہ وہ اللہ علّہ بل قلم جس نے تعلیم دی اور سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے قلم کے ذریعے حدیث میں آتے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے شکایت کی تھی میرا حافظہ کمزور ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس تعین بھی کا اگر تیرا حافظہ کمزور ہے تو دائیں ہاتھ سے امداد لیا کرو مانا لکھا کرو لکھا کرو نبی علیہ السلام درس دے رہے تھے بیان فرما رہے تھے ایک صحابی لکھ لے لکھ رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام کی توجہ پڑی تو وہ نہیں لکھ رہے تھے کسی دوسرے نے منع کر دیا تو اللہ کے حبیب نے اسے فرمایا او کتب او کتب فی من رجمن فئی الحی او لکھو لکھو میرے منہ سے اللہ کی باتیں نکلتی ہیں ماینتی کو اللہ تو لکھی ہر ایک بات لکھنے کی ہے تو علم شکار ہے اور اس کا پنجرہ کتابت ہے لکھائی ہے اللہی علم بالقلم وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ہو ایسے صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام سے احادی سے مبارکہ کی روایات کثرت سے کرتے ہیں لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کا دوسرا مشغلہ نہیں تھا مہاجرین تجارتیں کرتے تھے انصار باغوں کی نگہداشت کیا کرتے تھے ابو حرا کا کوئی کام کاج نہیں تھا بو کے پیا سے بیٹھا بیٹھے ہوتے تھے اور جب اللہ کے نبی نکلتے تھے اپنے حجر مبارک سے تو یہ خدمت میں مصروف ہو جاتے تھے اور جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے ارشاد صادر ہوتا تھا تو یہ اسے یاد کرتے تھے تو اسی لیے ان سے روایات بہت زیادہ منقول ہیں لیکن عامرب العاص ان سے آگے چلے گئے تو کسی نے ابو ہریرا سے پوچھا ابو حریرا امرب العاص تم سے زیادہ روایات بیان کرتا ہے کیوں حالانکہ آپ تو زیادہ محنت کرنے والے ہیں تو ابو حریرا نے فرمایا ہاں میں نے زیادہ محنت کی ہے روایات کو یاد کرنے میں لیکن اب عمر بن العاص مجھ سے آگے کیوں نکل گیا اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے میں لکھا نہیں کرتا تھا وہ جو سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا تو میرے نہ لکھنے کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا اور عاملس لکھنے کی وجہ سے مجھ سے آگے چلے گئے احادیث کی روایات تو اللہ بالقلم قلم اللہ ما لم عالم اللہ نے تعلیم دی ہے سکھایا ہے انسان کو وہ کچھ جو یہ نہیں جانتا تھا کل کل ا حقہ یقیناً انل الانسان علائت گا یقیناً بے شک انسان سرکشی کرتا ہے ان را حسنا ار اے لئن اس وجہ سے کہ یہ دیکھتا ہے خود کو اس مالدار یا دیکھتا ہے اللہ اس کو اس وجہ سے کہ دیکھا اس نے خود کو مستغنی بے پروا مال کی وجہ سے اس نے کسی کے سامنے احتیاج نہیں کیا کسی کا لحاظ نہیں کیا کسی سے رشتہ نہیں پالا تخویف انب بھی کر رجا یقیناً آپ کے رب کی طرف واپسی ہے ارائے انہا یہ زجر ہے خبر دے دی مجھے اس آدمی کی جو منع کرتا ہے منع کرتا ہے آبدن اللہ کے بندے کو ادا صلاح جب یہ بندہ اللہ کا اللہ کو پکارے یا صلاح کرال قرآن, قرآن فصلا جب یہ بندہ قرآن پڑھے نماز میں تو یہ ظالم اسے منع کرتا ہے ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عید گاہ تشریف لائے تو ایک آدمی کھڑا تھا وہاں عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھ رہا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا مت پڑھو نفل اللہ کے نبی نہیں پڑھا کرتے تھے صحابہ نے نہیں پڑھی نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی تو کیوں پڑھ رہا ہے یہ نوافل عید کے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ میں نوافل نہیں پڑھنے چاہیے ہاں گھر میں پھر پڑھ سکتے ہو لیکن پہلے تو گھر میں بھی پڑھنا نہیں ہے تو اس نے کہا یہ آیت پڑھی آرا تلہا آبدن صلاح تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چپ کر جاؤ اللہ تجھے تباہ کر دے گا عذاب دے دے گا تو اس نے کہا بس آئے اللہ, اللہ ہمیں عذاب دے گا نماز کی وجہ سے نماز اللہ کے عذاب کی وجہ ہے تو اس نے جب یہ کہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ تجھے سزا دے گا لیکن نماز کی وجہ سے نہیں والا کیبو کا بھی خلاف اللہ تجھے عذاب دے گا محمد الرسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے نبی کریم تو نہیں پڑھا کرتے تھے عیدگاہ میں نوافل تو کیوں پڑھ رہا ہے ارائے تلری انہا آیا تو دیکھتا ہے اس شخص کو جو منع کرتا ہے عبدن اللہ کے بندے کو ادا صلی اللہ جبکہ یہ بندہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے یا جب یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یا جب یہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے ار ت ان کا نا الحدا خبر دے دو مجھے اگر ہو یہ اللہ کا بندہ ہدایت پر اور ہمارا بتقوا یا بیان کرتا ہو تقوا کا توحید کار آئی ت ان کا ضبط خبر دے دو مجھے اگر جھٹلایا اس نے حق کو و اور پھر گیا یہ حق سے یہ اللہی حق کو جھٹلایا اس نے اور حق سے پھر گیا گیام یا آیا یہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کلام بنناسیا یقیناً اگر یہ منع نہیں ہوا اللہ کے کتاب کے خلاف سے منع ہوا حق پرستوں کی مخالفت سے لنس فام بنا سیا تو خامخا کھینچ دوں گا اس کو پیشانی کے بالوں سے دندی سرکنڈی ناسیت ان کا زبت ان پیشانی جھوٹی خطا کار مشرک کی نہ تو پھر چاہیے کہ یہ بلا دے اپنی ہم مجلس کو اپنے مجلس ہم جلیس کو یہ اپنے دوستوں کو بلا دے نادیا سندو زبانیاں جلدی ہے کہ میں حکم دے دوں گا زبانیا فرشتوں کو جہنم کے فرشتے ہیں روایات میں آتا ہے یہ سارے کام پیروں سے کرتے ہیں لات مار کے ان کو جہنم میں گرائیں گے زبانیا ابن قطبہ فرماتے من الزبن یہ زبن سے ہے بمانے الدفع ید اہل النار الن نار النار النار. یہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لات مار کے گرائیں گے اور لے جائیں گے زبانیاں انہیں اس لیے کہتے ہیں سن دو زبانیہ جلدی ہے کہ میں حکم کر دوں گا جہنم کے فرشتوں کو کل یقین لا, لا تو انہوں نے تابے نہیں کی لا تو ہو آپ تابے نہ کرو ان کی مت مانو ان کی بات وس اور تاب کرو اللہ کی سجدہ کرو اللہ کو وقت رب اور اللہ کا قرب حاصل کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قدر یہ صورت بھی مکی ہے اور پچیس نمبر ہے نزول میں سور آباسا کے بعد نازل ہوئی ہے مصحف کی ترتیب میں ستانوے سور علق کے بعد لگی ہے سور علق میں ترغیب لقرآن ذکر ہوا تو یہاں عظمت قرآن کا بیان ہے یسور عالق میں تیسری نمبر آیت میں فرما اقرا وربک الاکرم تیرا رب عزت دینے والا ہے تو قرآن پڑھ تو یہاں اس کا نمونہ اللہ نے للت القدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے للت القدر اس امت کی خصوصیت ہے کیونکہ پہلی امتوں میں قرآن نہیں تھا تو للت القدر بھی نہیں تھی قرآن کا نزول دو قسم کا ہے ایک عالم غیب سے عالم شہادت یعنی لوہے محفوظ میں یہ ایک ہی رات میں ہوا لہلت القدر میں اور دوسرا عالم شہادت سے یعنی لوہے محفوظ سے قلب اتھر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ تھوڑا تھوڑا تریس سال میں تقریباً تریس سال میں نازل ہوا ہے تو صورت کا مقصد عظمت قرآن انان زلنافی لت القدر نبی علیہ السلام للت القدر کے بارے میں بیان فرما رہے تھے اتنے میں دو صحابہ کا جھگڑا ہو گیا اور اللہ کے حبیب اس طرف متوجہ ہو گئے اور للت القدر کا بیان ہو نہ سکا تعین ہو نہ سکی پھر اور اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کی معلومات نہیں ہے مبتدین نے اپنی طرف سے اس کی تخصیص کر رکھی ہے ستائیسویں شب بس یہ لہلت القدر ہے اور پھر اس میں دوسری بدعات کے ارتقاب اجتماعی عبادات اور نوافل یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے پہلے تو ثابت نہیں ہے ہاں زیادہ تر اقوال یہ ہیں کہ رمضان میں ہے پھر زیادہ اقوال یہ ہیں کہ رمضان کے آخری آشرے میں ہے پھر زیادہ اقوال یہ ہیں کہ تاکراتوں میں ہے ہمارے ایک شیخ الحدیث رحم اللہ فرمایا کرتے تھے امید ہے اس بات کی کہ ستائیسویں شب ہو کیونکہ تین دفعہ اس صورت میں لت القدر کا لفظ ذکر ہوا ہے اور لئی القدر اگر ہم اس ان الفاظ کو دیکھیں تو اس میں نو حروف ہیں للا میں چار اور القدر میں پانچ چار اور پانچ نو حروف تو نو حروف تین دفعہ ذکر ہوئے تو ستائیس اس طرح وہ ایک تفن کیا کرتے تھے لیکن یہ یقینی نہیں ہے یہ یقینی نہیں ہے ان نان زلنا فی لت القدر یا وہ نزول عالم غیب سے عالم شہادت لوہ محفوظ کی طرف مراد ہے یا ان سے مراد ابتدائے نزول قرآن ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لے القدر میں ہوئی ہے ان نا انزل نافی لت القدر یقیناً ہم نے اتارا ہے نازل کیا ہے اس قرآن کو عزت والی رات میں قدر عزت والی یا قدر تقدیر سے ہے اندازہ لوگوں کا رزق اندازہ کیا جاتا ہے اس میں خیر شر کے فیصلے فرشتوں کے کی حوالے کیے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا ان کے ساتھ یہ ہوگا اور پھر لوگوں نے للت القدر کی تعظیم کو کم کرنے کے لیے للت البرات کا سہارا لے کے شب برات پندرہ شابان کی موضوعی روایات بنا دی کہ شابان کی پندرہویں رات اس میں عبادت اور اس دن روزے کتنے فضائل ہیں وہ جو فضائل لہلت القدر ہیں ان کو دبانے کے لیے چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچا ہے ابن جوزی موضوعات میں لکھتے ہیں تین قسم کی روایات ہیں ایک عائشہ سے ایک علی سے رضی اللہ تعالی میں ایک جعفر جافر باخر سے نہیں عبد اللہ ابن عمر سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جعفر باخر سے تو یہ تینوں روایات مقتول اسناد ہیں موضوعی ہیں موضوعی کہتے ہیں ضیاء نور میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بھی وہ بدعات زمانی کے زمن میں لہلت البرات جو انہوں نے شب برات بنائی ہوئی ہے پندرہ شعبان کی رات اس پہ تفصیلی گفتگو کی اور ان روایات کی تفصیلی حیثیت بھی ذکر کی اور پھر تاریخ بیان کی کہ جب چھٹی صدی میں برامے کا مسلمان ہوئے ایران کے مجوسی تھے عقلمند تھے وہ بن گئے تو ان کی وہ رسومات جاہلیت والی ان میں باقی تھی ان کی عورتوں میں تو وہ نوروز منایا کرتے تھے اس دن چراغان کیا کرتے تھے اتفاقی یہ پندرہ شعبان کی رات تھی تو پھر مولویوں نے احادیث گڑھ دی یہ تقدیر حوالہ ہوتی ہے جو فرشتوں کی وہ لیلت القدر میں ہوتی ہے اور یہ یاد رکھو اے خواج چگوئی ز شب قدر نشانی اے خواج چگوئی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدرس گر اگر قدر بدانی اے خواجہ تو کیا کہہ رہا ہے شب قدر کی نشانیاں کیا بیان کر رہا ہے ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی ہر رات شب قدر ہے اگر ت نے اس کی قدر کی تو ہر رات تمہارے لیے قدر والی عزت والی ہے ہمادرا کمال لت القدر اور کس چیز نے سمجھایا آپ کو کہ کیا ہے عزت والی رات یا اندازے والی رات تقدیر والی لیلت القدر خیر من الف شہر رات عزت والی یا اندازے والی یہ بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے ایک ہزار مہینے سے یعنی تیس ہزار راتوں سے یہ بہتر ہو گئی اس کے مساوی نہیں اس سے بہتر ہو گئی خیر من الف الفشاد تو کتنی بڑی شان ہو گئی اس کی کتنا بڑا مقام ہو گیا جب رات اتنی اونچی ہو گئی تو پھر کتاب کی کیا حیثیت ہوگی کتنا بڑا مقام اور درجہ ہوگا کتاب کا کتنی بڑی شان ہوگی کتاب کی تنزل الملائے کتور حفیحہ بھی ربہم ربی امن کل امرن اترتے ہیں ملائک اور جبرائیل امین فیہا اس رات میں بھی ازن رب بھی ہم اپنے رب کے حکم سے منکل امرن ہر ایک حکم کے ساتھ ہر امر کے ساتھ اللہ کے امر کے ساتھ سلامن اے ہی سلام یہ رات سلامتی والی رات ہے ہی یا متل حتہ مطلع, مطلع فجر ہوتی ہے یہ حتا کہ طلوع ہو جائے فجر طلوع فجر تک ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں حضر شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دیکھو ایک راستے پہ آتار گزرے تو اس کے گزرنے سے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے تو سوچو پھر آتار کے پاس جو عطر کی بوتلیں ہیں اس میں کتنا عطر ہوگا اور خوشبویں ہوں گی جب رات بہتر ہو گئی من الف شاہرن تو پھر سوچو نا کہ قرآن کتنا بہتر اور اعلیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بئی مدنی صورت ہے نزول میں سو نمبر صورت الطلاق کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں اٹھانوے ہے سور قدر کے بعد لگی ہے سور قدر میں عظمت قرآن تو یہاں زجر منقرین قرآن کو یا سور قدر میں عظمت قرآن کا بیان ہوا تو یہاں ترغیب الا اتباعی صاحب قرآن صاحب قرآن کی تاب داری کی ترغیب یا سور قدر میں عظمت قرآن کریم کی تھی تو یہاں تخویف منکرین قرآن کو آیت نمبر چھ میں اور بشارت ماننے والوں کو آیت نمبر ساتھ میں یا سور قدر میں قرآن کی عظمت تو یہاں قرآن کا مقصد بیان ہو رہا ہے سور قدر میں قرآن کی عظمت تو یہاں اس بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورت کا مقصد ترغیب ال اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو سورت البینہ بھی کہتے ہیں سورہ بریہ بھی کہتے ہیں سور لم یکن بھی کہتے ہیں اور سور منفقین بھی کہتے ہیں یہ صورت الطلاق کے بعد نازل ہوئی ہے سو نمبر ہے لم یکن الدینہ کفرو نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے والمشرکینہ اور چاہے وہ مشرقوں میں سے تھے نہیں تھے وہ منفقینہ جدا ہونے والے کفر و شرک سے حتا یہاں تک کہ تاطیہ ملبینا آ گئی ان کے پاس دلیل لوگ محتاج تھے نبی کے آنے کی کیونکہ روحانی تربیت کی ضرورت تھی اور اس تربیت کے لیے روح کی غذا لانے والا نبی ضروری تھا تو قرآن صاحب قرآن دونوں کے محتاج تھے لوگ تو نہیں تھے یا کبھی نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرقوں میں سے منفکینہ جدا ہونے والے شرک اور کفر سے ہت تاتیہم تاتیا ہومل کہ آ ان کے پاس دلیل اور بینا رسول ان یہ بدل ہے بیینا سے وہ کیا ہے بینا د... رسول ہیں اللہ کی طرف سے رسول دلیل تو رسول کی حدیث بھی دلیل یہ منکرین حدیث کے لیے منہ کا دپڑ تھا کہ وہ کہتے ہیں حدیث رسول اللہ کی دلیل رسول دلیل تو گفت رسول بھی دلیل ہے اچھا یاد رکھنا قرآن پر ایمان ضروری ہے تو حدیث پر بھی ایمان ضروری ہے قرآن کا منکر کافر ہے تو حدیث کا منکر یہ بھی کافر ہے پرویزی دائرہ اسلام سے خارج کیونکہ عقیدہ یہ ہے ہمارا گفت اے او گفت اے اللہ بود گرچے از القوم عبد اللہ بود نبی جو منہ سے کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہے اگرچہ رسول اللہ کا منہ مبارک ہے لیکن بات تو اس پہ اللہ ہی کی ہے حتا تاتیہم البینا رسول من اللہ جو پیغمبر ہے اللہ کی طرف سے متحرہ وہ پڑھتا ہے صحیح پاک پاک شخ شبہ سے پاک شرک سے کفر سے فیحا کتب قیمہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے جماعت مضبوط کے حالات ان انبیاء کے حالات یا کتب ان قیمہ اس میں احکام ہیں مضبوط ومات فرقی نوت الکتابا اور نہیں جدا ہوتے رسول کی اتباع سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جنہوں نے جن کو دی گئی ہے کتاب اللہ ممباد ماجا اتحم البینہ مگر اس کے بعد کہ آگئی ان کے پاس دلیل دلیل کے آنے کے بعد یہ اللہ کے نبی کی اتباع سے دور ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں وما اللہ لیابود اللہ اور حکم نہیں کیا گیا تھا ان کو مگر اس بات کا کہ یہ بندگی کریں گے ایک اللہ کی مخلصین الحدین اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں گے اللہ کے لیے اپنے دین کو بندگی کو ہونا بیان کرنے والے توحید کا اور رد کرنے والے شرک کا ویوقیم سلاتا اور جاری کریں گے نماز ویوت زکاتا اور دیں گے زکات انہیں تو یہ حکم کیا گیا تھا زال قدین القیمہ یہ ہے دین مضبوط مضبوط دین کیا ہے ایک ایک اللہ کی عبادت لی آبود اللہ مضبوط دین کیا ہے مخلصین الدین مضبوط دین کیا ہے ہونافا مضبوط دین میں کیا ہے یقیم السلا مضبوط دین میں کیا ہے ات الزکا ذالکا کا یہ ہے دین القیمہ دین مضبوط ان الدینہ کفرو یہ تخویف ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے منال کتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرقوں میں سے یہ ہوں گے فی نار جہنما جہنم کی آگ میں خالدین فیح ہمیشہ ہوں گے اس جہنم کی آگ میں الائیم شر البری یہ لوگ ہیں بتر ساری مخلوقات میں سے اب بشارت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق تو یہ لوگ ہم خیر البریہ یہی ہیں بہترین مخلوقات میں سے عند ربیم بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاتھ جنتوں کا ہوگا ہمیشہ گیری کی جنات و عدن جنتیں ہمیشہ والی تجریم ان تحتی انہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں خالدین فیح آبادا ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ رضی اللہ عنہ راضی ہوگا اللہ ان سے اور یہ راضی ہوں گے اللہ سے ظالی کا علی من خشیا ربا یہ مقام اس کے لیے ہے جو ڈرا اپنے رب سے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الزلزال یہ مدنی صورت ہے تریانوے نمبر ہے نزول میں سورت النساء کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں 99 ہے سور بینہ کے بعد لگی ہے ربط سور بیینہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک تو یہ کہ سور بینہ کی آیت نمبر چھ میں فرمایا تھا منکرین جہنم میں گرائے جائیں گے تو اس صورت میں وہ وقت ذکر ہو رہا ہے کب گرائے جائیں گے اعزاز الارض الردلزالحا یا سور بیینہ میں ذکر تھا نعمت کا تو یہاں تخویف اخروی یا سور بینہ میں ترغیب اتباع قرآن و سنت کی تھی تو یہاں اس بات قیامت کے اجر تمہیں قیامت میں ملے گا سورت کا مقصد بھی اس بات قیامت ہے اور تخفیف مفصل اس صورت کو حدیث میں سلو سل کہا گیا ہے کیونکہ قرآن میں عموماً تین قسم کے مضامین ہیں عقائد ہیں عبادات اعمال ہیں اور معات کا ذکر ہے قیامت کا تو وہ تیسرا مضمون قرآن کا اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے اسی لیے سورہ زلزال سلسل قرآن ہے ادا زلزل تلار دو جب ہلے گی زمین اس کے ہلنے کے ساتھ واخرج تلار ذلزالہ یعنی آپ نے سورہ نازعات میں پڑھ لیا تتباؤ ہر آج جب زمین کی صفت سکون اور قرار ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس زمین کی صفت بدل جائے گی سکون اور قرار کی جگہ مسلسل زلزلہ ہوگا ایک زلزلہ بھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا زلزلہ شروع ہو چکا ہوگا واخرج تلاردو افقالہ اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھوں کو سقل بوجھ یعنی مادنیات خزانے سونا چاندی وغیرہ وکالل انسان کہے گا زمین کہے گا انسان کیا ہو گیا اس زمین کو کہ اس کو سکون نہیں مل رہا کیا ہو گیا اس زمین کو کہ اپنے مادنیات کو خود ہی نکال رہی ہے تو یہ تو دو تعجب کے نظارے یہ کرے گا اتنے میں تیسری بات تعجب کی یہ ہوگی یوم دن تو حدث اس دن بیان کر دے گی زمین اپنی حالات کو انب کا اوہ لا <حَالَهَا> اس وجہ سے کہ تیرے رب نے حکم کیا ہوگا اس کو تیرا رب اس کو حکم کرے گا اور تیرے رب کے حکم کو ماننے والی ہوگی یہ زمین یو مئی دور سو أَعْمَالَهُمْ اسی دن واپس ہو جائیں گے لوگ اشتا تن الگ الگ گڑوڑ لی رو اس لیے کہ دیکھیں اپنے اعمال کو اعمال کے بدلے کو فمیا عمل مفقال ذرتن خیراہ تو جس کسی نے عمل کیا تھا ایک ذرے کے برابر بھی بہتر تو دیکھ لے گا اس کو فمیا عمل مفقال ذرتن شرری راہ اور جس کسی نے عمل کیا تھا ایک ذرے کے برابر برا تو دیکھ لے گا یہ اس کو ہر کوئی اپنے عمل کے بدلے کو دیکھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عادیات مکی صورت ہے نزولاً چودہ نمبر سورہ آثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں یہ صورت سو نمبر ہے سورہ زلزال کے بعد لگی ہے سورہ زلزال میں تخویف اخروی ذکر ہوئی تو یہاں ترغیب الجہاد یا سورہ زلزال میں تخویف تھی تو یہاں ناشکر انسان کو اس کی ناشکری پر زجر ایک مثال کے ساتھ سورت کا مقصد تقز انسان کو ایک مثال کے ساتھ مثال گھوڑے کی کہ مالک نے اسے تھوڑا سا گھاس ڈالا تو وہ مالک کے لیے تیروں کی بارش میں بھی چلتا ہے وہ کتنا جف وفادار ہے لیکن تو نے اپنے مالک کے حقیقی کی اتباع نہیں کی یہ کیوں صورت میں انسان کی بیماری ذکر ہو رہی ہے ان انسان ال رب ہی اپنے رب کا ناشکرا ہے اس بیماری کی وجہ بھی ذکر ہوئی وہ انبل خیر لدید اس کے دل میں مال کی محبت ہے زیادہ اسی لیے اس کو مرض لاحق ہو گیا اور اس کا علاج بھی ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر نو میں افلا ما مافل قبور موت کو یاد رکھنا اور قبر کو اپنے سامنے کرنا یہ دل کی بیماریوں سے نجات کا سبب ہے حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام تو نے فرمایا تھا ان دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگا کرتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب دل کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کو زیادہ زیادہ یاد کرنا اور قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھنا دلوں کی صفائی کا سبب ہے افلا عالم قبور ولادیاتی دبہن شاید ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑے ہانپنے کے ساتھ زبہن جب تیز دوڑتے ہیں تو ہانپتے بھی ہیں ہس ہس کرتے ہیں پھل قدہن آگ نکالنے والے ہیں اپنے پاؤں سے اپنی سموں سے اتنے زور سے پاؤں مارتے ہیں زمین پر کہ اسے آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں پھل مغیر بس لوٹ ڈالنے والے ہیں حملہ کرنے والے ہیں دشمن پر سبحان صبح سویرے امت کی خیر خیر کا خیر بھی صبح میں ہے صبح سویرے دشمن پہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت دوڑ غبار زیادہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ کر دیا کہ صبح کے وقت یہ اس طرح دوڑتے ہیں کہ سارے راستے پہ دوڑ کو اٹھا لیتے ہیں فاطر نبی نقان تو اٹھانے والے ہیں اپنے ان پاؤں کے ذریعے یہ گھوڑے نقان یا بھی صبح کے وقت نقان اٹھانے والے ہیں گرد و غبار کو فوسط ن جمعن تو داخل ہو جاتے ہیں بھی صبح کے وقت جمعن دشمن کی جماعت میں ان انسان رب لکنود یقیناً انسان اپنے رب کا ہے بہت ناشکر شکر یہ انسان کی مرض ہے ناشکری کیا ہے حسن بسری فرماتے ہیں یسکر المسا سل یہ مصیبت اور تکالیف کو یاد کرتا ہے اللہ نے مجھ پہ بہت تکلیفیں لائی لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی کتنی خوشیاں دی یہ حدیث میں آتے ہوفور اللہ یا کل وحدہ اب دہ و یمنا اور یہ لکنود وہ آدمی ہے جس میں تین صفات ہوں ایک تکبر ہو ایک ظلم ہو ایک بخل ہو تو یہ کنود ہے کنود کنود خان پی جانے کنود ہوفور الودی یا کلوہ دہ یہ وہ نا ہے جو اکیلا ہی کھاتا ہے کسی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھاتا نہیں ہے دوسرا یہ تو تکبر کی نشانی ہے یا کلوح دوسرا ید رب حدیث میں آتا ہے یہ اپنے غلام کو مارتا ہے بہت ظالم ہے اور تیسرا یم نورف دہ اپنے مہمانوں کو کی مہمان نوازی نہیں کرتا ان کو منع کرتا ہے بخیل ہے یہ کنود ہے جس میں تکبر اور ظلم اور بخل کی صفت ہو الکفور کفور الدیا کلو و آبد ہو یم نورف دہ وین آلہ دالک ال شہید اور یقینا یہ انسان اپنی اس ناشکری پر گواہ ہے ولی حبل خیر شدید اور یقیناً یہ انسان محبت کی مال میں بہت سخت ہے محبت کی مال الخیر اکرمہ فرماتے ہیں حائی سقاف القرآن فہو مال مالن الخیر حائ س وقاف القرآن خیر قرآن میں جہاں بھی آ جائے تو اس سے مراد مال ہوگا تو یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے افلا لمفر ماحل قبور آیا یہ نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہے قبور قبروں والے اٹھائے جائیں گے قیامت میں وہ حوصلہ مال کمانا منع نہیں ہے مال کی محبت منع ہے وہ حوصلہ لاما فدور اور ظاہر ہو جائیں گے وہ سراز جو سینوں میں ہیں ہے انبیم یوم دل خبیر یقیناً ان کا رب ان پر اس دن ہوگا خامخا خبردار اللہ جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت القاریہ ایک ہے مصحف میں سور تکا سورے عادیات کے بعد لگی ہے اور نزول میں تیس نمبر ہے سور قریش کے بعد نازل ہوئی ہے سور عادیات کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک آدیات میں زجر تھا نہ شکرے انسان کو تو یہاں تخویف ہے سورج زلزال میں تخویف آدیات میں زجر تو یہاں پھر زلزال والا مضمون معاد ہو رہا ہے سورت کا مقصد بھی اس بات قیامت اور تخویف اخروی قیامت کے آنے پر القاریات کھڑ کھڑانے والا دن کیا بڑی شان ہے کھڑانے والے دن کی کاریال ان نہا تقرل قیامت کو کاریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دل کھڑکیں گے ٹنگئی و ٹنگ ان کے رز سدے سد سدا ٹنگ ان کے اورز و مادرا کمل کاری اور کس چیز نے سمجھایا تمہیں کہ کیا ہے کاریہ آ یہ وہ دن ہے یقون اناسو کل فراشل مبسوس کہ ہو جائیں گے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے سوت ہوئی تاروگان پتنگ ورت پتنگ بکھرے ہوئے و تک الجی بالو کل اہنل منفوش اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے روئی دھنی ہوئی ڈانڈس وڑائے ڈانڈسی چی وڑائے ڈانڈس کئی دسی نرے نرے وڑائے بر پہا کس پک لوزی دسی بدا گرون آلو جی و تک الجی کل اہن اہن یا رنگین روئی رنگین روئی دیکھیں سور توہا آیت نمبر ایک سو پانچ میں جرادم منتشر کہا تھا سور قمر میں یہ ٹڈیوں کی ساتھ مشاباہ ٹڈی اور یہاں فراش مخصوص پتنگے کیوں وہاں کثرت میں ٹڈی کے ساتھ مشابہت کی ٹڈی دل کاتی ملا خان چراشی سمر ڈیری داسی بدا خل کی اور یہاں بکھرنے میں یہ پتنگے جب آتے ہیں شمع کے پاس پروانے ہاں فراشل مفسوس پروانے جب آتے ہیں تو یہ بکھرے بکھرے ایک طرف اور دوسری طرف بکھرے بکھرے ہوتے ہیں تو یہاں بکھرنے میں تعبیر کی پروانوں سے اور وہاں ٹڈیوں <coughs> کا بیان تھا اس سے مشابہت کثرت میں ہے وہ الْجِبَالُ الجبالکل اہن المنفوش اہن دھنی ہوئی یا رنگین روئی منفوش فام مامن سکولت موازین پس ہرچے وہ ہے کہ بھاری ہو جائے اس کے عامال کا ترازو فوفی موازین جمع اے تھے بارے موضونات فوفی عیشترا دیا تو یہ ہوگا اس زندگی میں کہ خوش ہو جائے گا فام خفت موازین وہ ہے کہ اس کے کا وہ کون ہے سورہ آراف آیت نمبر نو میں گزرا تھا الکلدین خسیرو انفسم بیما کانو بھی آیا تھی نہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں ڈالا خسارے میں ڈالا کیونکہ ہماری آیتوں سے ظلم کرنے والے تھے فم ہاویا تو اس کی جگہ ہلاکت ہے وماد را کماہیا کس چیز نے سمجھایا تم کو کہ کیا ہے ہلاکت والی جگہ نار حامیہ یہ آگ ہے گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور تکاسر مکی صورت ہے سولہ نمبر ہے نزول میں سور کوثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایک سو دو ہے مصحف کی ترتیب میں سور قاریہ کے بعد لگی ہے سور قاریہ میں تخویف اور عالم کی فنا کا بیان تھا دنیا کی تباہی اور فنا کا بیان تھا تو یہاں زجر دنیا کی محبت پر دی جا رہی ہے سورت کا مقصد بھی تزہید میں دنیا جو کہ اصل سبب ہے ہلاکت کا ہلاکت کا, کا اصل سبب دنیا کی محبت ہے اللہ کو متقا غافل کیا ہے تم کو مال و دولت کے زیادہ کرنے نے اللہ کے دین سے تمہیں غافل لہا یل ہی بمانے غفلت حدیث میں بھی آتا ہے بے سل عبد آبدن لہا و سہا و نسل مقابرا برا بندہ وہ بندہ ہے جو کہ اللہ کی کتاب سے غافل ہو گیا اور چھوڑ دیا اس نے اس کو اور قبر اور حشر کے سخت حالات بھول بیٹھا یہ برا بندہ ہے اللہ حکومت غافل کیا ہے تم کو مال کے زیادہ کرنے نے حتی زر تم المقابرہ یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبروں سے ملاقات کر دی تم نے قبروں سے وہ جو احادیث کی کتابوں میں باب ہے باب زیارت القبور تو زیارت کہتے ہیں ملاقات کو یہ نہیں ہے کہ بابو زیارت المقبور مقبور کی ملاقات نہیں قبر خبروں کی ملاقات اور قبروں کی ملاقات کس لیے قبروں میں قبرستان پہ میں جانا ہے کس لیے قبروں کے دیکھنے کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کن تو ہی تو کمان زیارت القبور فَإِنَّهَا نہا تو زہی وَتُرَغِّبُ دنیا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب اجازت دیتا ہوں جاؤ لیکن دو مقاصد کے لیے ایک دنیا کی بے رغبتی کے لیے دوسرا آخرت کی رغبت کے لیے آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے قبروں کو دیکھنے سے تم نے بھی یہاں آنا ہے ہاں عورتیں نہیں جائیں گی کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لان اللہ تل قبورات اللہ کی لانت ہو ان عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں اور قبروں پہ ڈیوے جلاتی ہیں چراغ جلاتی ہیں ان پہ اللہ کی لانت ہو ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا صحابی فرماتے ہیں نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسل قبرا وایقت آ رہی ہے وائی یقتب آ رہی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ قبروں کو پکا نہیں کرنا قبروں پہ عمارتیں گمبد وغیرہ نہیں بنانا اور قبروں پہ بیٹھنا نہیں اور قبروں پہ لکھائی نہیں کرنی آپ جاؤ تو یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اشعار لکھے ہوتے ہیں قبروں کے قطبوں پہ منع ہے یہ حدیث میں آتا ہے اشتدہ غضب اللہ علا قومن کبورا اہم و صلاح اہم سخت غزب اللہ کا اس قوم پہ جنہوں نے اپنے امبیا اور اپنے صلاح کی قبروں سے مسجد بنا لیا وہاں سجدہ گاہ بنا دیا اور عائشہ رضی اللہ تعالہ سے روایت ہے بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا اللہ یہودا و اللہ کی لانت ہو یہود اور نصارہ پر تخو کو برا امبیائی مساجدہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں سے مسجد بنایا تھا لاتجالو قبری عیدن حدیث میں آتا ہے میری قبر سے تم بار بار آنے کی جگہ مت بناؤ حدیث میں آتا ہے اللہم لا تجعل تجال وسنعی وسن نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اے اللہ میری قبر سے عبادت خانہ نہ بنانا درگاہ نہ بنانا غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادتیں کریں اب حیاج اسدی صدی کو فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ باسکا علامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں تمہیں ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بھیجا تھا اس نے کہا جی بھیجئے مجھے بتائیے وہ کون سا کام تھا تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ تست قبر مشرف سو کوئی بھی بت نہ چھوڑنا مگر ہر بت اور تصویر کو ختم کر دو اور اونچی نہ چھوڑو ہر قبر کو ہموار کر دو ہموار کر دو یعنی سوئے برابر کر دو شریعت میں ایک بالش اٹھانا ہے قبر کا اس سے زیادہ اٹھانا یہ شریعت کے خلاف عمل ہے متفقن علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی ابھی سعید الخری ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لا تشددہ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین مسجدوں کی طرف وہاں ثواب زیادہ ہے ایک مسجد حرام دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقسا ہے ہاں یہ لوگ جاتے ہیں زیارتوں کی طرف تو شاول اللہ رحمۃ اللہ تفیمات الہیہ میں فرماتے ہیں من الہ بلدتی اجمیر الہ او الہ قبر سالار مسعود غازی اجلحا فقد اس آثم من اکبر من و ذنا جو کوئی اجمیر گیا یا سالار مسعود غازی کی قبر کو گیا کسی حاجت کے طلب کرنے کے لیے تو اس نے گنا کر دیا بہت بڑا گنا قتل اور زنا سے بھی بڑا تو قتل جنا سے بڑا گنا کفری ہے نا شیخ الاسلام بھی فرماتے من ان زن اندل قبری افضل اس من اک فقد کف عرب اتفاقل جو کوئی بھی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قبر کے پاس دعا آ مسجد سے اچھی قبول ہوتی ہے تو اس نے گنا کر اس نے کفر کر دیا اور اس پر سارے آئما مسلمانوں کے متفق ہے تم المقابر حت کہ تم پہنچ گئے قبروں کو ملاقات کر دی قبروں کے ساتھ کل سوفت عالمون یقینا نہیں ہے ایسا کام جلدی ہے کہ تم جان لو گے سوفت علم ابن عطیہ فرماتے ہیں سوفت علم فل قبورے سم فل قبروں میں بھی پتا چل جائے گا تمہیں پھر قیامت کے دن بھی پتہ چل جائے گا سوفت علمہ فل قبور کل فت عالم پھر یقیناً جلدی ہے کہ جان جاؤ گے تم علم تعلق یقیناً اگر تم جانتے یقینی علم کے ساتھ یقینی علم موت کو اگر تم جانتے یا یقینی علم قرآن کو تم جانتے <سؤال> خامخہ تم دیکھ لیتے جہنم کو یا تمہارا عقیدہ آ جاتا جہنم پر کہ جہنم ہے تو اپنے آپ کو پھر بچاتے سم لر انحا آئین پھر یقینا خام تم دیکھو گے اس جہنم کو یقینی دیکھنے کے ساتھ سمت اللہ عن آن پھر خامخہ پوچھا جائے گا تم نعمتوں کے بارے میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے تو کیا خیال ہے قرآن کا کیا جواب دو گے آننائی عن ان شکریہ تمہارے سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے شکر کے بارے میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور شیخین کریمین بیٹھے تھے کھجورے کھا رہے تھے طلحہ کے گھر میں رضی اللہ تعالی ہوں تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑی سملتن آن عمر کے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا فرمایا حضرت اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ہاں عمر یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا عمر رونے لگے ہاتھ لرزنے لگے اور کھجور کا خوشہ گر گیا میں اللہ کو اس کا کیا حساب اور جواب دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت العصر مکی سورت ہے نزول میں تیرہوے نمبر پر سورہ شراخ کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں ایک سو تین سور تکاثر کے بعد لگی ہے سور تکاثر میں تزید من دنیا تھی تو اس صورت میں ترغیب ہے آمال صالحہ کی طرف یا سور تکاثر میں زجر تھا مال کی محبت کی وجہ سے تو یہاں دو انسانوں کا ذکر ہے ایک نقصانی جو مال کی محبت کی وجہ سے نقصان میں پڑ گیا اور ایک کامیاب جو نقصان سے بچ گیا جس نے مال کے ساتھ محبت نہیں کی تھی بلکہ ایمان کو دل میں جگہ دی تھی صورت کا مقصد ترغیب صحیح عقیدے اور صحیح اعمال کی طرف ولاسری شاید ہے زمانہ آسرواؤ کا قسمیہ بمانے شہادت یا شاہد ہے اہل زمانہ زمانے میں غریب بھی ہوتے ہیں مالدار بھی ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار کامیاب ہے لیکن زمانہ شاہد ہے کہ مالداری میں کامیابی نہیں کامیابی تو اللہ کی بندگی میں ہے غربت میں ناکامی نہیں یا عصر سے مراد وقت عصر ہے یا نماز عصر ہے یا زمانہ ہے یا زمانے کی تاریخ ہے یا اہل زمانہ ہے یہ سب گواہ ہیں اس بات پر ان الانسان لفی خس کہ بے شک انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے کیا خسارہ خسارہ دنیا کا نہیں خسارہ آخرت کا قبر کا الینامن مگر بچ بچ گئے خسارے سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے عمل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں و تواص و حق کے اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں حق کی حق توحید و سنت اور قرآن تواسو بس صبر اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں صبر کی یہ چار صفات جس کو مل گئی ایمان عامل سال تواسی بالحق حق تواسی بس صبر تو یہ کامیاب ہو گئے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفسرین نے ذکر کیا ہے خصوصا ابن کثیر نے کہ اگر اللہ فرض کرو اگر اللہ قرآن سارا قرآن نازل نہ فرماتا اور صرف سور عصر کو نازل فرما دیتا تو کامیابی کے لیے یہ بھی کافی تھی تواس بالحق کے سو سل قرآن باتیں کرتے ہیں قرآن کو ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں تواس وسیعت تاکی بھی بیان کو کہتے ہیں تو یہ جامع صورت تھی کامیابی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زا مکی صورت ہے 32 نمبر ہے نزول میں سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں ایک سو چار ہے سورت الاثر کے بعد سورت الاثر میں حق پرستوں کے صفات ذکر ہو گئے تو یہاں سے اب باطل پرستوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں وہاں چار صفات حق پرستوں کے ذکر ہوئے آمنو و عامل الصالحات و بالحق و بالصبر و تو اب چار صورتوں میں باطل پرستوں کی نشانیاں باطل پرستوں کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سورہ ہومازا میں حق پرستوں کے پیچھ پیٹ پیچھے پروپے گنڈے کرنا اشارے کے نائے اور مسخرے کرنا ویل کلی حما دتل حما د تلدی جما مال ہوما دلا دلدی جما ہے کلی ہر ایک عیب جو کے لیے عیب جو ہو لوما اشارے کے نائے کرنے والا ہومازا پیٹ پیچھے تہمت لگانے والا لوما سامنے اشارے کے نائے کرنے والا مسخرے کرنے والا الدی وہ ہے جمع مالوں جس نے جمع کیا مال اور گنتا ہے اس کو مال کی محبت کی وجہ سے گنتا رہتا ہے یہ سب ان مالو اخلدا یہ گمان کرتا ہے کہ یقیناً اس کا مال ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اس کو ہمیشہ کر دے گا زندہ رکھے گا دنیا میں یا اس کا مال اس کو داخل کر دے گا جنت میں کلّہ کبھی نہیں لیم بدن نفل ہوتما یقیناً یہ پھینک دیا جائے گا توڑنے والی جگہ میں و مادرا کمل ہوتما اور کس چیز نے سمجھایا تم کو کیا ہے ہوتامہ توڑنے والی جگہ نار اللہ یہ آگ ہے اللہ کی جلائی گئی اللہ وہ آگ ہے تتلعو جو کہ حملہ کرے گی علی دلوں پر اس کا دل گندا تھا تو آگ میں جلے گا یہ دل انہا علیہم سدا یقیناً یہ آگ ہوگی ان پر ملی ہوئی سدا جخت فی عمد مددا ستونوں میں ہوگی اونچی اونچی لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی آگ جب تیز ہو جائے تو اس کے شغلے ستونوں کی طرح نظر آتے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فیل مکی صورت ہے اس میں باطل پرستوں کی دوسری نشانی ذکر ہو رہی ہے یہ سورہ کافرون کے بعد نازل ہوئی ہے انیس نمبر ہے نزول میں اور باطل پرستوں کی نشانی اس میں بیان ہو رہی ہے دوسری نشانی کہ تمہارے دین کے مراکز کو ڈھانے کی کوشش کریں گے ایک بادشاہ تھا یمن کا ابراہ عیسائی بادشاہ تھا اس سے پہلے بادشاہ ابو نواز تھا حبشاہ کے بادشاہ جو نجاشی تھا اس نے ابراہ کو یمن بھیجا تھا یمن کے لوگ ابراہیم کی اولاد تھے علیہ السلام تو ان کی محبت بیت اللہ کے ساتھ تھی تو ہر سال آیا کرتے تھے بیت اللہ کا حج کرنے ابراہ نے ایک صناح بنایا جو ایک گھر بنایا جو یمن کے دارالخلافت صنع میں تھا کنیسا بالکل بیت اللہ کی طرح اور لو دو آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے مکے والوں کو کہو کہ یہاں آیا کرو طواف کرنے کے لیے تو وہ ایک غیرتی نے برداشت نہیں کیا تو اس میں سے ایک کو قتل کر دیا دوسرا بھاگ کے آ گیا ابرا غصے ہوا کہ انہوں نے ہمارے قاصد کو قتل کیا ہے تو ہم ان کے بیت اللہ کو ڈھائیں گے جس طرح اللہ قرآن کی حفاظت خود کرتا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں اسی طرح کعبے کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی ساٹھ ہزار کا لشکر لے کے تیس ہاتھی ابراہ روانہ ہوا راستے میں بعض قبائل نے لڑائیاں کی بعض نے راہ دے دی ایک آدمی تھا ابو رغال جو اس کو راہ دکھا رہا تھا تو اللہ نے اسے بھی تباہ کر دیا آج جو بڑا شیطان جمر آقبہ جو ہے حاجی اس کو کنکریاں مارتے ہیں ایک قول کے مطابق یہاں ابو راغال کی قبر تھی ایک قول تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے لا رہے تھے تو شیطان نے یہاں وسوسے ڈالے تھے لیکن ایک کال یہ ہے کہ یہاں ابو راغال کی قبر ہے جس نے باطل پرستوں کی حمایت کی ہے اللہ نے اس کی قبر کو قیامت تک پتھروں سے مارنے کے لیے نشان عبرت بنا دیا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے پچاس دن پہلے ہوا تھا جب یہ ابراہ پہنچا تو مکے کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں اس پہ مکے والوں کے اونٹ چر رہے تھے تو ان اونٹوں کو گھیر لیا اس میں دو سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے تو عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا وہ آئے اور ابراہ کو کہا کہ میرے اونٹ دے دو ان کا اتنا روب تھا کہ ابراہ اپنی مسنت سے اٹھ کے اسے اپنی مسنت پہ بٹھایا اپنے ساتھ اور کہا جی فرمائیے کیا کہو گے تو جب انہوں نے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو ابراہ ہنسنے لگا کہ میں سمجھا جو کہ تیت اللہ کو بچانے آیا ہے مجھے کہے گا کہ بیت اللہ کو مت گرا تجھے تو اونٹوں کی پڑی ہے تو عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں اسی لیے اونٹوں مانگنے آیا ہوں بیت اللہ کا مالک ہے وہ اسے بچائے گا اونٹ دے دیے گئے وہ اونٹ لے کے آیا تو مکے میں اعلان کر دیا کہ لوگوں چلو اللہ کے گھر کو تو یہ گرا نہیں سکتا اور ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب ہم پہاڑیوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ اس سے اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے وہ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے مکے کے لوگ اور جب ابراہ بڑا آگے تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کو بھیجا جس کی چونچ میں اور ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں میں پتھر تھے ایک ایک چڑیا کے پاس ایک ایک ابابیل کے پاس تین تین پتھر تھے جب گراتے تھے وہ پتھر اوپر سے تو اس کے سپائی کے سر پہ لگتا تھا نیچے سے وہ پتھر نکلتا تھا ہاتھی میں بھی سوراخ کر کے نیچے سے نکل جاتا تھا جو بڑا ہاتھی تھا اس کا محمود اس کا نام تھا وہ نہیں بڑھ رہا تھا بیت اللہ کی طرف واپس دوڑتا تھا ابراہ واپس بھاگ گیا اور راستے میں ہی اس پر ایسی مرض لگ گئی جس طرح مرض آج مشرف پہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے اس کے بدن کو اللہ نے اس طرح کینسر پہ مبتلا کر دیا کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے راستے میں گرتے رہے اس سے اور راستے میں ہی وہ مردار ہو گیا اب رہا نشان عبرت اللہ بنا دیتا ہے اسے جو کہ اللہ کے مدین کے مراکز کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے الم تر کئی ففال اصحاب الفیل آیا تو نہیں دیکھتا کیسا کام کیا تھا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ الم اجال قیدم فی تدلیل آیا نہیں ٹھہرائی اللہ نے ان کی تدبیروں کو تباہی میں وارسل علیہم فیرن ابابیل اور بھیجا تھا اللہ نے ان پر پرندے گروہ گروہ ترمیم بھی ہے تھی من سجیل جو پھینکتے تھے ان پر پتھر من سجیل ٹھیکروں کے سنگ گل وہ, کی وہ مٹی جو آگ میں سنگ ہو جائے تو جو چیز آگ پہ پک جائے اس کا زخم بہت خطرناک ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا جلدی تو سنگ گل جیسے مٹی کے برتن ٹوٹ جائے اس کے ٹکڑوں کو سچ سے جیل کہتے ہیں فجالم کاسفما کول تو ٹھہرا دی اللہ نے ان کو جیسے گھاس کھایا ہوا جانور گھاس کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے اسی طرح یہ ابراہ کا لشکر ہو گیا یا گاس جو کھاتے ہیں جانور تو کچھ نیچے بھی گراتے ہیں جو نیچے گراتے اس پہ پاؤں رکھ کے اور اس پہ بول براس بھی کر لیتے ہیں تو وہ کیا چیز اسی طرح ابراہ کا لشکر ہو گیا تھا جیسے باڑے میں جانوروں کے پاؤں کے نیچے آیا ہوا گھاس ان کی گندگیوں سے ملا ہوا گاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قریش مکی صورت ہے اس سورت تین کے بعد نازل ہوئی ہے انتیس ہے نزول میں اور مذہب کی ترتیب میں ایک سو چھے نمبر ہے اس میں تیسری نشانی باطل پرستوں کی ذکر ہو رہی ہے کہ مال کے لیے دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں گے لیکن دین کے لیے سفر نہیں کر سکتے قدم لینا مشکل ہوگا ان کے لیے لیلا فی قریش لام تعجب یا تعصف کے لیے ہے افسوس ہے یا تعجب ہے قریش کی محبت پر مال کے ساتھ قریش یہ بہترین قوم تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانا کو چنا بنی کنانا سے قریش کو چنا قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا بنی ہاشم میں اللہ نے مجھ کو چنا قریش قرش سے ہے قرش کی تصغیر ہے قرش سمندر کی وہ بڑی مچھلی دوسری مچھلیاں جس سے ڈرتی ہیں یہ قبیلہ بھی بہت طاقتور تھا دوسرے قبیلے اس سے ڈرا کرتے تھے تو اسے قریش اس لیے کہتے ہیں اس قبیلے کو فی قریش تعجب ہے افسوس ہے قریش کی محبت پر مال کے ساتھ ایلافی ہم ان کی محبت مال کے ساتھ یہ مجرور ہے اور بدل ہے پہلے ایلاف سے محبت ان کی مال کے ساتھ رحلت الشتائی ایک سفر سردیوں میں مال کے لیے وس اور دوسرا سفر گرمیوں میں سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے مال کے لیے فلی آبودو رب بحادل بیت بس چاہیے کہ عبادت اور بندگی کرے اس گھر کے رب کی یہ نہیں کہا کہ فلی آبودو حادل بیت کیونکہ عبادت بیت اللہ کی نہیں عبادت رب کی ہے بیت اللہ تو قبلہ ہے یہی ان کی عزت کی وجہ ہے تو انہیں چاہیے کہ عزت بحال رکھے اپنی اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے اللذی وہ رب اطعمہم من جوع جو کھلاتا ہے ان کو بھوک سے و آمنہم من خوف جس نے آمن دیا ان کو ڈر سے, سے بچایا بھوک سے اللہ نے ان کو بچایا یہ دو نعمتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات منہم من آمن باللہ ولیوم الآخر اللہ نے دے دی تھی وہ دعا قبول ہوئی تھی سورہ معاون مکی صورت ہے ستارہ نمبر ہے نزول میں سورہ تکاسر کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں ایک سو ساتھ ہے سورہ قریش کے بعد سورہ قریش میں تیسری نشانی تھی تو یہاں چوتھی نشانی باطل پرستوں کی یتیم کو دھکے دیں گے مسکین کو کھالا نہیں کھلائیں گے اور ریاکاری کریں گے اور یم ناؤن الماون ارائی آیا خبردار ہے تو دیکھتا ہے تو اس آدمی کو جو جٹلاتا ہے قیامت کے دن کو فضالی کا یہ وہی آدمی ہے فضالی کا یہ وہی آدمی ہے یا دل یتیم جو دکے دیتا ہے یتیم کو یادافی ال یتیم یا تباہ کرتا ہے مال یتیم کا یتیم کو دکے دیتا ہے اس کے مال کو اپنے لیے جائز کرام علمسکین اور تیزی نہیں کرتا یہ مسکین کے تعام پر مسکینوں کو کھلانے پر تیزی نہیں کرتا فویل المسلین یہ وہم کا جواب ہے یہ تو نمازیں بھی پڑتی ہے تو جواب ہلاکت ہے فویل اللمسلین ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے اللہ وہ نمازی عن ہم ان ساہور کہ یہ اپنے نماز کے مطلب سے بے خبر ہیں عن سلاطہم فی ہم نہیں کا کہ اپنی نماز میں خطا ہو جاتے ہیں نماز میں خطا ہونا یہ عیب نہیں ہے یہ عیب نہیں ہے انسان ہے کبھی کبھی خطائی ہو جاتی ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں جو کبھی بھی نماز میں خطا نہ ہو تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے اس کو اپنے لیے نماز کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ اس کی توجہ ساری کی ساری ظاہری ارکان اور تعداد رکعات کی طرف ہے اللہ کی طرف توجہ نہیں جب اللہ کی طرف توجہ ہو اور شیطان سے مقابلہ ہو تو خطائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو ہم فی صلاتہم نہیں کا ہم عن سلاطیم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے مطلب اور مقصد سے بے خبر ہیں ساہون اللہ دینہ ہم یورا ویم یہ قول ابن العربی کا تھا جس کو نماز میں کبھی بھی ساہوا نہ ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ابن العربی فرماتے حکام القرآن میں وہ لوگ ہیں ہم یوراون جو کہ ریا کرتے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں وہ یمنا معاون اور منع کرتے ہیں معمولی چیز بھی معون معاونت سے ہے و تعاون تقوا تو یہ توحید و سنت کا بیان نہیں کرتے حق کا بیان نہیں کرتے یمنا معماون منع کرتے ہیں بیان کرنے والوں کو انقت والعیون میں ماوردی نے اور کرتبی نے بھی اپنی تفسیر میں ہی لکھا یا معون معمولی بات پحق بیانہ ال استا سخر چرازی سے حق نہ بیانے یمنعون اون یہ منع کرتے ہیں معمولی بات بھی اسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوسر مکی صورت ہے پندرہ نمبر ہے نزول میں سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں ایک سو آٹھ ہے یہ سورہ معاون کے بعد لگی ہے سورہ معاون تک یہ چار صورتیں تھی ان میں باطل پرستوں کی نشانیاں ذکر ہو گئی ہیں تو اب یہاں سے چار صورتوں میں حق پرستوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اس صورت میں پہلی نشانی حق پرستوں کی جو عبادت بدنی اور مالی صرف اللہ کے لیے کریں گے ان نہ آت کوسر بے شک ہم نے دیا ہے آپ کو خیر کثیر کوثر قرآن کا علم کوثر حاؤز کوثر بہت بڑا خیر تقریباً پندرہ توجیہات علماء تفسیر ذکر کرتے ہیں فصل لبی تو نماز پڑھیے خاص اپنے رب کے لیے ونحر اور قربانی دیجیے عبادت بدنی بھی خاص اپنے رب کے لیے کیجیے اور عبادت مالی بھی خاص اپنے رب کے لیے کیجیے ان نشانیاں کا حل اب تر یقیناً تیرا دشمن وہی ہوگا بے نسل ابتر منڈوٹے یہ بے نسل ہوگا حضرت شیخ القران رحمہ اللہ کا قول ہمارے اساتذہ ذکر کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اس صورت میں اللہ انسان کے ساتھ سودا کر رہا ہے دو چیزیں میں نے تجھے دی ہیں مجھے دے دو میرے دین پہ لگا دو میں نے وہ دی ہیں تمہیں تو میرے دی دین پہ قربان کر دے وہ کیا ہے جان اور مال فصل ربی کا تو میں تجھے دو نعمتیں دے دوں گا ایک کوثر خیر کثیر دوں گا تجھے اور دوسرا ان نشانیاں کا ہو اب تر تیرے دشمن کو بے نسل کر دوں گا ابو جہل کی نسل پھر نہیں چلی ابن ساد نے طبقات میں لکھا ہے ولم يعقب. اگرچہ اس کا بیٹا اکرم رضی اللہ تعالیٰ ہوں مسلمان ہوا بڑا صحابی ہے بڑے درجے والا لیکن پھر بھی ابو جہل کی نسل اکرمہ کی اولاد باقی نہیں رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دوسری نشانی حق پرستوں کی سورہ کافرون میں یہ بھی مکی صورت ہے اٹھارہ نمبر ہے سورہ معاون کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایک سو نو ہے ترتیب مصفی میں سورہ کوثر کے بعد اس میں بائی کارڈ ذکر ہو رہا ہے حق پرستوں کا باطل پرستوں کے ساتھ کھلیا ایو ہلکا فیرون کہہ دیجئے اوکا فیرو لا آبد ما تابدون میں عبادت نہیں کرتا اس طریقے سے جس جو تم کرتے ہو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو لیکن ساتھ میں اولیاء کے وسیلے ڈھونڈتے ہو میں اللہ کی عبادت بغیر وسیلوں کے بغیر شراکت کے بغیر ہی صداری کے کرتا ہوں لا آبود میں عبادت نہیں کرتا اللہ کی ماں اس طریقے پر تاب کے تم عبادت جس طریقے سے کرتے ہو اللہ کی ولا ان تم آبد نما آبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کی اس طریقے سے جو میں کرتا ہوں ولا نہ آبدما آبد تم اور نہ میں آئندہ عبادت کرنے والا ہوں اللہ کی اس طریقے سے جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کی ولا ان تم آبد نما اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اللہ کی آئندہ اس طریقے سے کہ میں عبادت کرتا ہوں لکم دین و ولی دین تمہارے لیے سزا ہے تمہارے دین کی اور میرے لیے جزا ہے میرے دین کی یہ بائی تھا تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا مجھے میرے عمل کا اجر دیا جائے گا سر نصر بھی مکی ہے مدنی ہے آخری صورت ہے قرآن کریم کی ایک سو چودویں صورت ہے نزول کے اعتبار سے اور سر توبہ کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں تیسری نشانی حق پرستوں کی ذکر ہو رہی ہے کہ یہ فتح کے آنے کے بعد اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور اللہ سے معافیا مانگیں گے ادا جا نصر اللہ ولفت جب آ جائے اللہ کی امداد اور غالبا فتح ورائے تنہا سید خلونفی دین اللہ افوا اور دیکھے گا تو لوگوں کو داخل ہوں گے اللہ کے دین میں گرو گرو گروہ گرو جماعت جماعت افواجن لوگ داخل ہوں گے اللہ کے دین فسبی ربی کا تو پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی صفات کے ساتھ وسطر ہو اور معافی مانگی اللہ سے ان کا نہ تو یقیناً یہ اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے یہ سورت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رو رہے تھے کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو یہ تو خوشی کی بات ہے فرمایا اس میں نبی علیہ السلام کی وفات فوت ہونے کی خبر ہے جب نصر آ گئی فتح آ گئی اور بات حد تک پہنچ گئی تو نبی علیہ السلام کو اللہ دنیا میں نہیں چھوڑیں گے اپنے قرب میلا اللہ اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لہب مکی صورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد نازل ہوئی ہے چھے نمبر ہے نزول میں اس میں اللہ کی امداد کا نمونہ ہلاکت ابو لہب کی ابو لہب کا اپنا نام عبد الزا تھا نبی علیہ السلام کا چچا تھا اور نبی علیہ السلام کی ولادت بسادت پہ سب سے پہلا میلاد منانے والا تھا لیکن اتباع نبی سے محروم تھا تو میلاد نے کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو تب بت یادا تب جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی صفا کی چوٹی پر لا الہ الا اللہ کی تو اس نے پہلے پتھر پھینکے اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تب بلہ کا سائر یوم الحادہ جماطنا تو اللہ نے جواب دیا جو ہاتھ نبی کے خلاف میں اٹھیں وہ ہاتھ ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے آج بھی سنت کے بعد اجتماعی دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں نبی کے خلاف سنت کے خلاف یا جنازے کے بعد قبلت دفن جو ہاتھ اٹھتے ہیں یہ بھی بد دعا کے لائے خی بھی اللہ تباہ کر دے اور صحابی نے اس پہ عمل کیا تھا نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے صحابی اور گورنر ممبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں خطبے کے دوران مانگ رہے ہیں تو دعا خطبے میں مانگنا مصنون ہے لیکن دوران دعا خطبے میں ہاتھ اٹھانا یہ خلاف سنت ہے اس خطیب نے ہاتھ اٹھائے تو صحابی صفوں کے درمیان سے اٹھ کے چل پڑے اور چلتے چلتے کہا کب اللہ ہات نیل نیل اللہ تیرے دونوں ہاتھ چھوٹے چھوٹے تباؤ برباد کر دے تیرے ہاتھوں کی کیا حیثیت ہے تو نے امام الانبیاء کے خلاف یہ ہاتھ اٹھائے نبی تو خطبے کے دوران دعائیں مانگا کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے تم نے کیوں اٹھائی اٹھایا ہاتھ تبت یدا بیوں تب ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ لہب کے اور یہ خود بھی ہلاک اور تباہ ہو جائے ماغنا نا انہوں وما ہوا کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس نے جو اس نے کیا تھا دنیا میں ما کسبا وہ صحیبہ کو آزاد کیا تھا اس نے اس کی لونڈی تھی جس نے خبر دی کہ تیرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا ہے تو اس نے خوشی سے اسے آزاد کیا تھا پہلا میلا دی سیاسلہ نارن ذات اللہ بن جلدی ہے کہ داخل ہو جائے گا آگ میں جو کہ شغلوں والی ہے ومرات اور بیوی اس کی بیوی اس کی ام جمیل اس کا نام تھا کنیت تھی اروا بنتے حرب اس کا نام تھا اروا بنتے حرب ابو سفیان کی بہن تھی یہ ابو بلاب کی بیوی تھی اتنی زیادہ دشمنی میں مبالغہ کرنے والی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ اس کے پاس بہت مال تھا دولت تھی تو اس نے قسم کھائی تھی میں ساری کی ساری دولت محمد کے خلاف لگاؤں گی اور پھر اس کے گلے میں ایک سونے کا ہار تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اگر میری ساری دولت ختم ہو جائے تو یہ ہار گلے سے اتار کے بیچ کے محمد کا خلاف کروں گی اللہ نے کہا اس ہار کے بدلے میں تیرے گلے میں جہنم کی آگ کا ہار ڈالوں گا ورم راتو ہمالت الحتب اس کی بیوی اٹھانے والی تھی الحتب لکڑیوں کی یہ اتنے مالداری کے باوجود بھی جایا کرتی تھی جلانے کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی گھر یا لکڑیاں لے کے اس سے کانٹے نکال کے نبی علیہ السلام کی راہ میں ڈالا کرتی تھی فی جی دیا حبلم میں مسد اس کی گردن میں ہوگی رسی کھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی یہ بہت اذیتناک ہوتی ہے استغوی وی کر دون دو جدا پڑے تو اس طرح اسے اذیت دی جائے گی یا یہ جہنم میں ہوگا اس کی سزا اور یا دنیا کی سزا اسی طرح ہوا پہاڑ پہ چڑی تھی لکڑیوں کے لیے گلے میں پڑی رسی کو ڈالا ہوا تھا اور وہاں سے گیری تو رسی اس کے گلے میں آگے پھانسی ہو گئی اس کو مردار ہو گئی تھی ام جمیل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ اخلاص مکی صورت ہے قرآن کریم کا لبے لباب اور نچوڑ خلاصہ قرآن کا مقصد رئیس المفسرین حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توحید ہے اب سرنامہ اور آج ہمارے دار القرآن میں ختم القرآن تھا ادر شیخ نے عجیب جملہ بولا اس کے بعد خبر ڈیرے سر یو قرآن کی خبر ڈیرے سر یو قل ہو اللہ احد یہ توحید ہے ساری باتوں کا خلاصہ قرآن کا خلاصہ نہ چوڑ لب لبا قرآن بیان ہو گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس کی کتاب ہے تو جواب قل ہو اللہ احد جیسے مفتی صاحب فتوا لکھ لیتے ہیں تو آخر میں اپنا دستخط اور مہر اسٹمپ لگا دیتے یہ کتاب کس کی اللہ ہو حد کی ہے مشرقین آئے تھے نبی علیہ السلام سے کہا ان سب لنا ربک کیا محمد یا دوسری حدیث میں آتا ہے عامر ابن نے آیا تھا اور اس نے کہا اے محمد کس کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف تیرا اللہ کون ہے تیرا اللہ کون ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے لوہے کا ہے کس گاؤں کا ہے کس قبیلے کا ہے تو یہ آیت یہ آیت نازل ہوئی میرا اللہ تمہارے معبودین کی طرح سونے چاندی اور پتھر اور لکڑی سے بنے بنا ہوا نہیں ہے وہ اللہ تو عدد ہے سمد ہے لم یلد لم یول لم یق اللہ کفونحد ہے کل کہہ دیجئے ہو اللہ ہوحد شان یہ ہے اللہ ہے یک تنہا یک تنہا بس ایک ہی ہے اللہ احد ہوا, ہوا زمیر شان ہے ایسا ایک ہیلا سانی کہ اس کا کوئی بھی ثانی نہیں شریک اور ند اور مسل اور مماسل نہیں اللہ احد ضمیر مذکر کی ہو پہلے مرجا نہ ہو تو اسے زمیر شان کہتے ہیں اور زمین زمیر مونس کی ہو مرجا نہ ہو تو اسے زمیرے قصہ کہتے ہیں کہہ دیجئے شان یہ ہے اللہ احد اللہ ہے اکیلا احد تنہا اللہ حسمد اللہ ہے بے حاجت اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں ابھی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے سنا دوسرے آدمی سے اندر رجلن سمع رجولن یک قل کلو اللہ احد حد ساری رات اس صورت کو ایک آدمی پڑھتا تھا صبح جب گئے نبی علیہ السلام کے پاس تو نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی اس نے بس اس ایک ہی آیت کی تلاوت ساری رات کی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم یہ لتا عدل وسل وسل قرآن صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ صورت قرآن کا تیسرا حصہ ہے تیسرے حصے کے برابر ہے صحابہ کا سریا نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے بھیجا تھا تو جو امام تھا وہ ہر نماز کو میں ہر رکات میں یہ سورت پڑتا تھا قلول اللہ تو جب صحابہ جہاد سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام سے کہا یہ تو ہر رکعت میں سورج اخلاص ہی پڑتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس امام صاحب سے پوچھا لائن یس ندہ علی کا کیوں ایسے کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کو اس نے جواب دیا انا صفت رحمان وا ان انقر ابا اس صورت میں میرے اللہ کی مہربان رحمان اللہ کی صفت ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اسے پڑھوں مجھے اچھا لگتا ہے میرے رب کی تعریف ہے توحید ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبیرو انہب یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اسے خبر دے دو اللہ اس سے محبت کرتا ہے نسب نے مالک سے روایت ہے سنن داریمی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرا قل من قرا قل هو اللہ حد خمسینہ مرتن کس نے پچاس دفع صورت کی تلاوت کی تو غفر اللہ ذنوب خمسین سنا اللہ پچاس سال کے گنا اس کے معاف کر دے گا مسند احمد میں روایت ہے معاذب نے انس الجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے من کراکل ہو اللہ آشر مراتن جس نے سور اخلاص کو دس دفعہ پڑھا بن له کسرن فل جنا اللہ جنت میں اس کے لیے بنگلہ بنا دے گا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ازا تک تس, ازا تس تک یا رسول اللہ اگر اس کو ہم زیادہ زیادہ پڑھیں دس سے زیادہ مرتبہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکثر و ات اللہ تجے زیادہ بدلے دے گا ابو حریر سے روایت ہے جامع معجم مصغیر تبرانی کی انہوں نے نبی علیہ السلام سے نقل کی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کرا کل اللہ و حد باد صبح اس نت آشار مرتن جس نے اس فجر کی نماز کے بعد بارہ دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی فکان نما کرال قرآنہ اربراتن گویا کہ اس نے چار دفعہ قرآن کو پڑھ لیا سارے قرآن کو وکانا افضلہ اہل اردی یوم دن اور یہ آدمی اس دن ساری زمین کے سارے لوگوں سے زیادہ افضل ہوگا عدت تقا جبکہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اس صورت کی شرافت پر اس کے بہت سے نام بھی دلالت کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تو تدل على شرف المسمہ اس کو صورت التفرید کہتے ہیں صورت التجرید کہتے ہیں صورت ال توحید کہتے ہیں صورت الاخلاص کہتے ہیں صورت النجات کہتے ہیں صورت الولا کہتے ہیں صورت النصبا کہتے ہیں صورت المعارفہ کہتے ہیں صورت الجمال بھی کہتے ہیں اس صورت کو صورت المقشکشا صورت المعودہ صورت السمت صورت الصاث صورت المان آ سورت المختزر سورت المنفرہ سورت البرا سورت المذکرہ سورت النور سورت الانسان تقریباً بیس نام سراج المنیر نے ذکر کیے بیس نام بیس نام ذکر کیے گئے ہیں اس کے کل ہو اللہ عہد کہہ دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ہے ایک تنہا اکیلا اللہ السمد سمت کسے کہتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں ان ح سعید ان سعید الدی اسمد علیہ وہ کے حاجات میں جس کی طرف فریاد کی جاتی ہے اسے سمت کہتے ہیں اور پھر ابن عباس کا ایک دوسرا قول بھی اس سعید الدی کا فی سعودی ہی ابو عبیدہ فرماتے ہوا سعید الدی لہ سو احد ہوا یہ وہ بڑا ہے کہ اس کے اوپر دوسرا بڑا نہ ہو زجاج کہتے ہوا لدی انتہا لہ سدود ابن عباس کے قول ہے اللذی لا لاجو فلو معمر کہتے ہیں سمد الدائم ہمیشہ رہنے والا قطادہ بھی کہتے ہیں الباقی بادہ فنائ فنائل خلقی سمد وہ باقی ہے جو مخلوق کی فنا کے بعد رہنے والا ہے شابی کہتے ہوں الدیلا یاق الولا یشربو ربی کہتے ہوں لا تاتری ہلافات مقاتل کہتے ہیں ای بفی ہی سعید ابن الجیر کہتے ہیں ہوملو فی جمی صفاتی ہی واف عالی سودی کہتے ہوں ول مقصود الہی پھر رغائبل مستغا سبی ایندل مسائب یا سمد الدی لا یافو من فوق ان لمی تحت ان لم, ولا من تحته لأنه لم اس کے اوپر کوئی نہیں کہ جس سے ڈرے اس کے نیچے کوئی نہیں جس سے امید کرے سمد ابن عباس کہتے ہیں العالم الدی کملا علم ہو القاد کملت قدرت ہو مدار جو سالکین میں ابن قیم نے ابن عباس کا یہ قول ذکر کیا ہے اس عالم کو سمد کہتے ہیں جس کا علم کامل اس قادر کو سمد کہتے ہیں جس کی قدرت کامل ہو سمدھول اول لئے سلح زوال آخر الدی لئی سلی ملک ہی انتقال وہ اول ہے جس کے لیے زوال نہیں وہ آخر ہے جس کی ملک کے لیے انتقال نہیں کسی دوسرے کے لیے رہنا نہیں تو لئے سلحو جوفن و البا کی ہی بے حاجت ہے مخلوق صلی میل نہ اس کا کوئی نائب ہے کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا ولم یو لد اور نہ اللہ کسی کا نائب ہے ولم یق اللہ کفون احد اور نہیں ہے اللہ کی طرح اللہ کے ہم مثل کو ایک کوئی بھی نہیں ہے لم یق اللہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے قذبن ابن آدم ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے ولم یق الحال کا اسے یہ مناسب نہیں زیب نہیں دیتا شت امنی اور مجھے گالی دیتا ہے ولم یق له ذلك کا اما تقزیب ہوں ای آیا اس کا جٹلانا مجھے این یقولہ وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے انی لن عید ہوں کما بدات میں اسے واپس نہیں زندہ کروں گا جس طرح میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا یہ میری تقزیب کرتا ہے میری قدرت کی تقزیب کاما شتم ہوں ای آیا ہاں مجھے گالی جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یقول یہ کہتا ہے تخد اللہ والدہ اللہ نے نائب پکڑا ہے وان سمد الدی لم الد والم اولد والم یقلی کفون احد صحیح بخاری کی یہ روایت تھی میں تو وہ ہوں سمد ہوں میں میرا کوئی نائب نہیں میں کسی کا نائب نہیں میرا کوئی ہم مثل نہیں لم یق اللہ کفون عہد پانچ باتیں صورت میں ہوئی ہیں. پانچ پیر ان پانچ صفات کو اپنے اندر نمونہ بنا لو احد ہو جاؤ او ماہدین باہمی اختلافات ختم کر کے ایک مٹھی بن جاؤ سمد ہو جاؤ مخلوق کے در پر سوال کے کچکول کو توڑ دو لم یلد ولم یولد کیا مانا کبھی بڑا ظالم ہوتا ہے چھوٹا مظلوم ہوتا ہے ظلم کو برداشت کرتے ہیں نہ ظالم بننا نہ ظلم کسی کا برداشت کرنا ولم یق الح کفون احد اتنی ترقی حاصل کرو آئی دحم مستتا تم مل قوتی ترحب نبی ادو ادو کم کہ تیرے پائے تک کوئی پہنچ نہ سکے ہر میدان میں ترقی حاصل کرو یہ پانچ صفات اب قرآن کے مضامین ختم ہو گئے تو حفاظت نبی علیہ السلام پہ شہر ہوا تھا لبید ابن العاصم یہودی نے کیا تھا اللہ کے حبیب کی داڑھی مبارک کا ایک بال گیارہ گرے لگائی تھی اسے کنگی میں اور ایک کنواں تھا جو کہ خشک کنواں تھا بیر زی اروان یا بیر زروان دو روایات ہیں بیر زی اروان یا بیر زروان اس میں ایک پتھر کے نیچے وہ کنگی رکھی تھی اللہ کی حبیب کی طبیعت مبارک پہ بوجھ تھا تو نبی علیہ السلات و السلام کو اللہ نے اطلاع دی وہی کے ذریعے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا پتھر کے نیچے سے کنگی کو اٹھا کے لائے تو یہ گیارہ آیتیں ہیں دو صورتوں میں ایک ایک آیت پڑھتے تھے ایک ایک گیرا کھلتی تھی ایک حدیث میں آتا ہے یا ایک ایک آیت پڑھتے تھے دوسری روایت میں آتا ہے ایک ایک گیرا کو کھولتے تھے کھلتی تھی یا کھولتے تھے دو روایت ہیں بہرحال گیارہ آیت گیارہ گیرے کھل گئی اور شہر کا اثر ختم ہو گیا آج بھی جو جدجالی طاقتیں ہیں تم لوگ جو کچھ کہو تمہاری اپنی مرضی ہماری تو اپنی ہی دنیا ہے اپنی ہی ایک سوچ ہے نہ ہم کرونا کو مانتے ہیں نہ ہم وائرس کو مانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دجالی فتنہ رونما ہونا شروع ہو چکا ہے د جالی طاقتیں برسر پیکار ہونا شروع ہو چکی ہیں ظاہر ہونا شروع ہو چکی اور دجال کی طاقت کا محور سہر ہوگا جادو ہوگا اور اس کا مرکز اور سب سے بڑے ہم نواہ یہود ہوں گے آج اسرائیل کی ایک تنظیم ہے ساحرین کی جادوگروں کی جو انڈر گراؤنڈ ہے اور ان کی مراعات وہ اسرائیل کے بادشاہوں اور وزیروں کی مراعات اور پروٹوکول سے زیادہ ہے ان ساحرین کا کام کیا ہے لے لو نہار شب و روز وہ امت پہ شہر میں مصروف ہے شہری طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں بس وہی نظام چل رہا ہے وہی نظام چل رہا ہے کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے معتائے امام مالک میں کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ کلمات نہ ہوتے جو میں نے نبی علیہ السلام سے سیکھے ہیں تو یہودی ساحر جادوگر میرے شکل کو بدل لیتے لجعلتنی ہمارا میری شکل کو گدے کی شکل بنا دیتے لیکن یہ کلمات ہیں جو میں نے اللہ کے نبی سے سیکھے تھے اور پڑھتا ہوں تو ان کا سحر مجھ پہ اثر نہیں کرتا وہ کون سے کلمات تھے اعوذ باللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التام ما التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماءه الا وباسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شرما خلا کا و برا آ <سؤال> یہ کلمات میں پڑھتا ہوں ساحرین کے سحر سے نجات ملتی ہے اور سوریہ یونس کی تفسیر میں کرتبی نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے ماجی تم بھی اسلحہ سیب تلو ہوئی سائد کے نیچے ابن عباس فرماتے شہر کے توڑ کے لیے آیت بہت اچھا نسخہ ہے مجر ایک مجھ سے بھی سن لو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے بہت مجرب نسخہ ہے جس پہ سحر کا خطرہ ہو سورے توبہ کی آخری دو آیتیں ایک سو دو مرتبہ پانی پہ دم کر کے اسے پلائی جائے تو سحر کا اثر بھی ختم ہوگا اور ساحر کو نقصان بھی ملے گا یا اس کا پیٹ خراب ہوگا یا اس کو شدید بخار ہوگا جرب نازال کا میرا کلاؤز بھی ربل کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں بِرَبِّ ربل پھاڑنے والے رب کے پاس پھاڑ دیتا ہے اندھیرے کو اس میں سے روشنی نکالتا ہے فالق السباہ فالق الحب بھی دانے کو پھاڑ کے اس سے تیغ نکالتا ہے پتھر کو پھاڑ کے اس سے چشمہ جاری کرتا ہے رب الفلق، من شر ما خلق ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہر شر وہ جبن ہو بخل ہو ہم ہو حزن ہو عجز ہو کسل ہو غلبت دین ہو قہر رجال ہو صحیح الاخلاق ہو نفاق ہو فتنت القبر ہو عذاب القبر ہو جاہدل البلا در کے شقا شماطل آدا مختلف روایات ہیں ان شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی جتنی کتاب السط اعظم یا حادیث ہے وہ ساری اس آیت کی تفسیر ہے ہر مخلوق میں شر ہے خیر ہے کسی کا شر غالب خیر پر کسی کا خیر غالب شر پہ ایک انبیاء اور ملائک ہیں جو سراسر سر خیر ہیں اس میں شر نہیں اور ایک شیاتین ہے جو سراسر شر ہے اس میں خیر نہیں باقی مخلوق میں خیر شر دونوں ہوتے اللہ ہر مخلوق کے شر سے بچا دے امن شر را سکین دا اور اندھیرے کے شر سے جب یہ اندھیرا خوب پھیل جائے ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے اسے تفصیص بادت تعمیم کہتے ہیں کیونکہ زیادہ شر اندھیرے میں ہوتا ہے اور اکثر اندھیرے ہی میں یہ ساحرین بھی اپنا شر کرتے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن چاند کی طرف دیکھا نظر فقال الغاسق اذا الغا اے عائشہ اس کے شر سے پناہ حاصل کر لو اللہ کے ہاں کیونکہ یہ غاسق ہے دا وقہ تو مراد اس سے وہ چاند گرہن ہے چاند گرہن اس کی واقع ہونے کے وقت نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے اور منشر نفا حدیث میں آتا ہے جب اندھیرا ہو جائے تو اپنے گھروں کے دروازے بند کیا کرو اپنے برتنوں کو کھلا نہ چھوڑا کرو جس برتن میں کچھ چیز ہو تو اس پہ سر رکھ دیا کرو اگر اس کا سر نہ ہو تو اللہ کا نام لے کے کوئی لکڑی وغیرہ کوئی چیز بھی رکھ دیا کرو مسواک رکھ دیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان اس میں منہ نہیں ڈال سکے گا جو خالی برتن ہیں اسے الٹا کر دیا کرو کیونکہ شیاتین پھیلتے ہیں تو اور کچھ بھی نہ کر سکے تمہارے برتنوں میں پیشاب کر لیتے ہیں اپنے بچوں کو سورج غروب ہونے کے بعد گھروں میں اپنے پاس رکھا کرو شیاتین آ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اندھیرے میں امن شرر ہاس دن ومن شر, شر نفاست فلوق اور وہ پھونکے مارنے والوں کے شر سے فلوقد گروں میں نفاسات معنس کی صفت ہے نفوس منسمائی من شر نفوس النفاسات ہے یا مونس کا سیغا اس لیے لائے گئی یہ پھونکے اور جھاڑ وغیرہ کوڑے منترے داکار دا کار د دے دڑی توب دی دے د مذکر سی غیر اور نڑا ځان ته سړی او گرو نجومیا نو پسی گرز ساحری نسی گرز د سڑی توپ کار دے نفاسات فا سات ومن شر رن نفا سات او د شر د پکو ہن نه ن پوٹو پو کے یا شاہ عبد العزیز مانا کرتے ہیں من شر نفاطات فلو قد اور پروپیگنڈے کرنے والوں کے شر سے مجالس میں پروپیگنڈا کرتے ہیں جو کہ یہ لوگ دعا نہیں مانتے اور یہ متشددین ہیں اور یہ عذاب قبر نہیں مانتے اور یہ حیات الانبیاء کے منکرین ہیں سب کچھ مانتے ہیں اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف کو نہیں مانتے بدعات کو نہیں مانتے خورافات موضوعات کو نہیں مانتے اللہ ان پروپیگنڈا کرنے والوں کے شر سے ہمیں بچا دے حَاسِدٍ ادا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد ظاہر کرے حاصد اگر حسد ظاہر کر دے تو جہان کو جلاتا ہے اور اگر حسد ظاہر نہ کرے تو اپنے آپ کو جلاتا ہے اسی لیے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مار آئی تو ظالمن اشبہ بل مظلوم منل میں نے کسی ظالم کو ایسے نہیں دیکھا جو, جو مظلوم کے مشابے ہو حاصد سے زیادہ حاسد تو ہے ظالم لیکن مظلوم کے ساتھ مشابه اس لیے کہ یہ اپنے دل کو کھاتا ہے کیوں اللہ نے اسے یہ دیا اور کیوں اللہ نے اس پر یہ مہربانی کی دے زان خری زان خریچ حسد نہیں کار کھڑی چخار کی جہان خری حس کہتے ہیں اللہ نے کسی پر نعمت کی ہو اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کی جائے تلب د زوال د نعمت د غیر نا دے تحسد ہوئی اور حدیث میں آتا ہے ان نل یا کول الحسنات کماتا کول النار الحتاب حسد کے ساتھ نیکیاں اس طرح جل جاتی ہیں جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے پہلا گنا آسمانوں میں حسد کی وجہ سے ہوا تھا ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تھا پہلا گناہ زمینوں میں بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا قابل نے حابیل کو قتل حسد کی وجہ سے کیا تھا ہمارے ملک کا نظام حسد پہ بنا ہے مجھے دو اس کو نہ دو یہ کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو پاؤں سے پکڑ کے نیچے اتارو مجھے کرسی پہ بیٹھاؤ اسے ہی حسد کہتے ہیں تو جس ملک کا نظام انتخاب حسد پہ بنا ہو اس میں کیا خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم <العوذ بی> رب الناس کہہ دیجئے حبیب میں پنا پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کے ہاں ملک الناس لوگوں کے اختیار رکھنے والے کے ہاں واقدار دخل کو ز پنا برب الناس سے پر پرب و پالنہار دخل کو ملک الناس واکدار دخل کو الناس حاجت روا دخل کو کہہ دیجیے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے پوجے کی پوجے کی شاہ صاحب نے مانا کہ الہ حاجت پوری کرنے والا من شر الوسواس سے ڈالنے والے کے شر سے الخناس جو چھپ جاتا ہے آتا ہے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے لیکن جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے ولا قوت اللہ باللہ پڑھے آؤز باللہ پڑھے آزان ہو تو خانسا یہ بھاگتا ہے تو حدیث میں آتے لہو دراتن اس سے ہوا بھی خارج ہوتی ہے ذلت سے یہ بھاگتا ہے خاناسا قرآن کے سننے کی طاقت نہیں ہے الدی صوفی صدور الناس یہ وہ خناس ہے جو وسو سے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں اسلام آباد قبضہ کر دی دار الخلافہ ہے نفی فی الناس اناس جب دل کنٹرول کر دیا شیطان نے تو سارا بدن اس کے قبضے میں آ گیا من جنتی والناس جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جن جیم نون میں مانا ہے چھپنے کا جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چھپا ہوا جن کو بھی جن اس لیے کہتی ہیں نظر نہیں آتا تو پشتوں میں لڑکی کو جینے کہتے ہیں کیونکہ پٹھانوں کی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں با پردہ ہوتی ہیں جو بازاروں میں پھرنے والی ہوتی ہیں اگیل بدل کے بلس اور لکید جینے خپٹ ہوئی چلاسی بابا زک خدا گفتاد زن در خانہ بہتر خدا گفتاد زن در خانہ بہتر بسے محفوظ ایندر دانہ بہتر ولے قوم از تقلید افرنگ نمیداند کے گنج از بہتر اللہ فرماتا ہے عورت گھر میں بہتر ہے وہ جنہوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی ہم سر نہیں چھپائیں گے ہم منہ کو نہیں چھپائیں گے وا چول ورت کو وائے نہ چول دیوی نہیں پٹھو کر کرے پی جانے ہے خرو تچیا چاہیے واگانت اچھے اچھے ہاں انگلش کے ورتہ ماسک ہوئی پختوں کی ورتہ کورے ہوئی نیلوں نے کہا تھا ہم نے چہرے نہیں چھپانے ہم نے پردہ نہیں کرنا ہم نے سر نہیں چھپانا میرا جسم میری مرضی اللہ نے فرمایا میری قدرت ہے میری مخلوق ہے میری مرضی چلے گی تو نے کہا دوپٹہ سر پہ نہیں رکھوں گی سر سے لے کر پاؤں تک پلاسٹک ہی پلاسٹک شاپنگ بیگ بن گیا چھپا دیا کہ نہیں چھپایا اللہ تیری قدرت کے قربان جاؤں منل جنتی والناس خدا گفتاد زندر خانہ بہتر بسے محفوظ ایندر دانہ بہتر اردو میں بھی اسے عورت کہتے عورت چھپی ہوئی جگہ کو کہتے المرت کلوہا عورت الا اللہ وجہ و اور انسان مرد تحت سر اللہ رقبت عورت ہے یہ بدن چھپانا ضروری ہے عورت ہے تو عورت وہی ہوگی جو چھپی ہوئی ہوگی جو چھپے نہیں پردہ نہ کہے اسے عورت نہ کہو اسے وہ مین کہو کیا کہو وہ مین وہ دیکھو عورت کی صورت میں مین ہے نرخے ہے مین سڑی تو مین ہوئی سڑی توئی پا انگریزے کے دادا انگریزان خزہ مین, خزا مین شوی دا خزا سڑے شوید نرخاضے پر پروش روان دے ولی نن خود مغرب تہذیب دے بس یہ فیشن ہے یہ کلچر ہے یہ ترقی ہے یہ تعلیمی یافتہ لوگ ہے زی مغرب ہر میں آید سوابست جا بول اگر آیت شرابست مغرب نچ سراشی ثواب دے کال تناگی اغریزان پوتلوں کی متیاز رولی کی دا برینڈڈ شراب تھی میا بولو بولوں میں فرقے نبی نم زد شراب د دا انگریز میتیاز او پمنس کی فرق نم دگ شے دیک شرابم دگ شے دیکھ ازی جا گو اگر آیت کبابست دا, دا پختوں میں ز کشوروں کردل تو اس فارسی تمام شدخا اسما لی اردو کی ددی ٹکی ترجمہ نراتلا دی یو ٹکی د پارا جو پختو تراواڑے کاغذ ہے نا سپیا راشی سپیا کی تو پو اردو کی سور گوبر, گوبر, گوبر نہیں کنا، او چشوی شی سپیا کا سوزور د پارا ازین جا گو اگر آیت کبابست التن کا سپیا کا رولی کی کہ خست کباب دیست کباب دی دا دیر لندن نراغی دی ہوئی ہر سچید مغرب نراشی اگر ثواب دے بس اگر خش حال دے لوپٹی ش لپٹی اے پدی وقت ددی اللہ طرف تروجو پیدا نشو اس لاڑ شے بازارونو کیوں گو رہو ددی خزو بے پردگی رو جپ خلا د وائرس پدی وق الام سم دستی مڑے کوایا چی دور ادراوت ہو نش خل خدا خداس پسدے عبد اللہ پسدے عبد اللہ بنگ باتل بدل کو عالم پسدے اور سید عالم پسدے خیال دے دے وطا. خلق پوائے و ادارا ہوتی دی اختر ل جام جامو اختر نے کی خان اختر لا پنگ کئی پے دوائے مات شکور کے نستاد اللہ س خدا تبائی خورا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر امت کی تباہی کے اسباب ہوا کرتے ہیں میری امت کی بربادی کے دو اسباب ہوں گے ایک مال اور دوسرا عورتیں میری امت تباہ ہوگی تو مال کی محبت کی وجہ سے اور عورتوں کی وجہ سے ما ترکت تو فت اضر ہیا ادر فتنة تن ما ترکت نتن ماں ہی بادی فت ن تن ہیا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے اپنے بعد کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے بہت زرناک ہو عورتوں سے زیادہ سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے گھروں میں ان کو بٹھا دو ان فتنوں کو اختیارات نہ دو یہ حبائل الشیطان ہے بٹھا دو ان کو گھروں میں اور گھر میں قرآن کے سامنے سے بٹھا دو تو یہ یہ عورت پھر دردانہ ہے خدا گفتاد زندر خانہ بہتر بسے محفوظ این دردانہ بہتر ولے این قوم از تقلید افرنگ نمی ند کے گنج از آنا بہتر جب اس قوم نے فرنگیوں کی تقلید شروع کر دی تو اب یہ نہیں جانتے کہ خزانہ تو آنے سے بہتر ہوتا ہے خزانہ ایک آنا ہوتا ہے خزانہ ہوتا ہے وہ جو راستوں میں راستوں میں لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا ہے اسے آنا کہتے ہیں خزانہ تو گھر کے اندر کمرے کے اندر الماری کے اندر تالے اور لاکر کے اندر پڑا ہوتا ہے وہ عورت خزانہ ہے دالبڑی دن کی پلا رکسو کی یہ آنا ہے آنا ہے یہ خزانہ نہیں ہے منل جنتی اگر یہ شیطان جنات میں سے ہوں و نا سے اور یا انسانوں میں سے ہوں ناس حرکت کو کہتے ہیں ناسا تو کس انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرے گا تو اللہ اس کی حرکت میں برکت ڈالے گا ہم نے ایک حرکت کی قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی اب اللہ تو برکت ڈال دے ہم تو انسان ہے تو, تو رب الناس ہے ملک الناس ناس ہے یہ حرکت دو قسم کی کرنی ہے علم اور عمل علم اور عمل کی حرکت محنت ہے یہ چھ حروف ہے اس میں پانچ متحرک ہے ایک حرف ساکن ہے عمل میں تینوں حرف متحرک ہے اور علمن میں درمیانی لام ساکن ہے باقی دونوں حروف متحرک کیا معنی عمل تو نام ہی ہے حرکت کا لقد خلقنا الانسان انسان افیق کا بد لیکن علم میں پہلے حرکت گھر سے آؤ درس میں شامل ہوگے جب آ گئے حرکت کر دی عین متحرک تھا پہلے حرکت تو پھر آنے کے بعد ساکن ہو جاؤ لام ساکن ہے بیا خوا ز را کے ن پاسما کا نما الاروسی ن تیور سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سنو جب تم نے سن لیا اور درس ختم ہو گیا تو پھر می متحرک ہے میں جاؤ ولا قومی منظرین اپنی قوم کو اپنے گھر میں اپنی لوگوں کو قرآن سکھاؤ اور دیکھو پانچ دفعہ ناس ناس ناس ناس ناس کا لفظ آیا شابد العزیز فرماتے ہیں پانچ قسم کے انسان ہیں ایک بچے ہیں دوسرے جوان ہیں تیسرے بوڑھے ہیں اور چوتھے نیک ہیں پانچویں بد ہے تو رب الناس سے مراد بچے ملک الناس سے مراد جوان الہ ناس سے مراد بوڑھے کیونکہ بچہ تو کھانے پینے کی شوق میں ہوتا ہے پوچھو کیا چاہیے کہتے ہیں مم بچہ اور اگر اس کے ہاتھ میں روٹی بھی دے دو تو اسے سے کھیلتا ہے تو رب الناس اے اللہ پالنے والا تو تو ہے بچوں کا رب ملک الناس اب جوان ہے سینے میں زور ہے تو اسے قابو کرنا ہے جوانی کو دیوانی نہیں کرنا تو ملک الناس اللہ قابو رکھ الہ الناس بوڑا کہتا ہے مجھے کیا چاہیے بس اللہ محتاجی کی زندگی سے بچائے کہ کسی کا محتاج نہ بنو حاجت پوری ہوں تو الہ الناس حاجت رواد خلق الدی وسفی سدور الناس یہاں الناس سے مراد نیک ہے شیطان نیکوں کے دلوں میں وسوسے و سے ڈالتا ہے اور منل جنتی وناس یہاں ناس سے مراد بد شیطان ہے تو بچے جوان بوڑھے نیک اور بد پانچ قسم کے انسان ہیں یہ تو شاہ صاحب کا قول تھا اب میں بھی تو یہ عاجز فقیر بھی آپ کو ایک بات کہتا ہے یہ کیا کہے گا سورہ حدید قرآن اللہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دنیا لعبن لاہ ان وَتَفَاخُرٌ ان و تفاخر بینک ان و قرآن نے زندگی دنیا کی پانچ قسم کی بیان کی ہے لا لاہ و زینت تفاخر پانچ قسم کی زندگی بچہ بچپن کھیل میں گزارتا ہے لاب بچہ کھیلتا ہے بس جو سبق پڑھنے کے لیے اسے بٹھاؤ تو بھی کتاب کے ورق سے سپارے کے صفحے سے کھیلے گا لعب بچپن یہ تھا اب لڑک پن لا ہوا تماشے پہلے لوگ تماشے کے لیے جایا کرتے تھے اب تماشے تو لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں تیسری جوانی ہے دیوانی زینتن پیشن خائص ڈول سنگار حسن جمال داسی جامی داسی پیزار داسی و اختداس سٹائل زینت دزوانا نزوانی خودی ہی خواڑا کر چوتھی انسان کی سنجیدہ عمر آنے جانے کا لین دین کا وہ جو زمانہ ہوتا ہے سڑی توب چورتا ہوئے آدمی کی وہ زندگی کام کاج والی حجرے میں بیٹھتا ہے مسجد جاتا ہے تو اس دوران اس کی زیادہ تر عادت تفاخرم بینکم اپنا بھاری اور دوسرے کا ہلکا فخری ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں تمہارے پاس کیا ہے دوسروں پہ اپنے آپ کو اونچا جاننا پانچواں سٹیج زندگی کا بڑھاپا ہے بڑھاپا حدیث میں آتا ہے انسان کی داڑھی جب سفید ہوتی ہے جتنا یہ بوڑھا ہوتا ہے اس میں دو صفات جوان ہوتی ہیں الحرص والعمل ایک دنیا کی لالچ اور دوسری امیدیں لالچ اور امیدیں یہ اس میں جوان ہوتی ہیں تو یہ بوڑھا تقا سور فلموال میں مبتلا ہو جاتا ہے اب اس کو بہت فکر لگی ہے مولوی صاحب دعا کیجیے میرے دو بیٹے یورپ میں ہیں کہ دو تین اور چلے جائیں یہ جو گھر میں ہیں یہ بھی رخ ہو جائیں کہ اور پیسے زیادہ ڈالر آئیں وہاں کیا کرتے ہیں تمہارے بیٹے میرا بیٹا ڈی سی ہے کیا ہے ڈی سی ہے پتہ ہے ڈی سی کا معنی ڈاگ کلینر وہاں تولی اور صابن اور برش لے کے وہ انگریز کتوں سے تو محبت کرتے ہیں اپنے والدین سنی نہیں کرتے ہیں والدین کے لیے اولڈ ہوم بنائے ہوئیں تو یہ وہاں پھرتے ہیں ڈاک کو نہلانا ہے ڈاک کو نہلانا ہے تو اسے دے دیتے چلو میرے ڈاک کو نہلا لو اسے نہلا ہے تو اسے پیسے دے دیتے لے لو چلو چوانی تم لے لو وہ پیسے کما کے یہاں بیچتا ہے یہاں باپ کہتا ہے میرا بیٹا لندن میں ڈی سی ہے یا ڈش کلینر ہے ڈی سی جس پلیٹ میں وہ انگریز مردار خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں یہ اسے دھوتے ہیں وہاں جا کے ہم یہاں عیسائیوں کو اچھی نوکری دیتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے ایک چوڑا چمار چھولے بیچنے والا ہو اس کے ہاتھ کے کوئی چھولے کھاتا ہے نفرت کرتے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں میں اس کے ہاتھ کی نہیں یہ تو نالیاں صاف کرنے والے ہیں یہ تو جھاڑو لگانے والے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ان عیسائیوں کا یہی مقام ہے اسی طرح یورپ میں اور دوسرے عیسائی ممالکوں میں مسلمانوں کی یہ حیثیت ہے وہاں مسلمانوں یہاں جو ویزے کے پیچھے نالا ہوتے چلتے ہیں اللہ نے نظام بدل دیا اللہ نے نظام بدل دیا اب وہاں ایسی وبا آ گئی کہ وہاں پھن سے لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ارمان یہ تھا دعا یہ تھی یا اللہ پہنچا دے جب پہنچ گئے اب کہتے ہیں یا اللہ اب یہاں سے نکال دے ہمارے ایک ساتھی تھے وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے مدینہ میں موت دے دے تو ایک دن مدینہ اللہ نے توفیق دے دی عمرے کے لیے چلے گئے وہاں سے مجھے فون کر کہتے ہیں مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے میں نے کہا کیا مسئلہ ہے میں نے ساری زندگی ایک دعا کی ہے اب دعا کیجئے کہ میری وہ دعا قبول نہ ہو کیا دعا ہے میں ساری زندگی اللہ سے مانگتا تھا اللہ مدینے لے جا مدینے میں مجھے مار دے مجھے مدینے میں موت دے دے وہاں سے واپس نہ لا اب یا اللہ مجھے مدینے میں مار دے یہ دعا میں ساری زندگی کرتا رہا اب آگے ہوں ایسے نہ ہو کہ یہاں یہ دعا قبول ہو جائے تو اب دعا کیجئے کہ میری دعا قبول نہ ہو تب یہ کہتے دعا کیجیے کہ ہمیں اب واپسی خصوصی تیارے بھیجو کہ ہم واپس آئے وہاں سے اٹلی سے اور جرمنی سے اور امریکہ سے شاہ بس ہوئے پانچ دفعہ اناس الناس دیکھے بچپن گزر گیا لعب میں لڑکپن گزر گیا اللہ میں جوانی گزر گئی زینت میں ہاں جی سنجیدہ عمر سڑی تو سڑے چے یہ تفاخر میں بڑاپا گزر گیا تکاثر میں تکاثر کے بعد انسان کہاں جانا ہے الحاق کو مت تقاصر حتہ زر تم اب پھر سے تو جوان نہیں ہونا قبر میں جانا ہے تو قبر میں کیا کام آئے گا لعب لاہ زینت تفاخر کاسر خبر میں کام آنے والی تو اللہ کی یہ کتاب ہے جس کی ابتدا بسم اللہ سے تھی انتہا ون ناس پہ ہے بسم اللہ کا پہلا حرف با ہے ورناس کا آخری حرف سین ہے با سین بس روزہ کر یہ وہ بس ہے جو روحلمانی میں آلوسی نے ذکر کی ہے چھاپ نہیں, نہیں بسیں نکل چکی ہیں آپ دیکھو بس کون سی بس ہے اول و آخر قرآن زجے با آمدو سین اندری معنی کے رہبر ما قرآن بس قرآن کا پہلا حرف با ہے اور آخری حرف سین ہے اس کے اندر یہ مطلب اور معنی اور سبق ہے کہ میرا رہبر اور رہنما اور لیڈر قرآن بس ہے قرآن میرا امام میں اس کا مقتدی ہوں رہبر ما قرآن بس دوبارہ شروع کرتے ہیں کیونکہ صحابی نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے ابن عباس کی روایت ہے سنن ترمیزی میں نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا تھا یار سل اللہ ایو العمل احب اللہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحال الحال المرتحل حال مرتحل اللہ کو پسند ہے حال مرتحل کسے کہتے ہیں قرآن ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کر دے کیونکہ شیطان کی کمر کو توڑنا ہے یہ نہیں کہ ختم ہو گیا قرآن ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے ختم ہونے والے تو ہم ہے اللہ ہمارا خاتمہ قرآن پڑھتے پڑھاتے کر دے سنتے سناتے کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس حروف ہیں انیس انسانی طاقت کی انتہا ہے پورا کرنے والا شل قولو والا بیس پورا قول والا کون ہے ایک ہی اللہ ہے الحمد رب العالمین تمام صفات الوحیت ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا الرحمن الرحیم جو عام مہربانیوں والا ہے اور خاص رحم کرنے والا ہے نہایت محروبان ہے بہت مہربان ہے مالک یوم الدین سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے کا نعبد و کا نستعین اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے مدد نہیں مانگتے عہدن سرات المستقیم اللہ ہمیں مضبوط کر دے قائم دائم روا دوا رکھ سیدھی راہ پر وہ سرات مستقیم جو تیرا قرآن ہے تیرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور تیرے توحید کا عقیدہ ہے سراۃ اللہ انعمت انعمتا علیہم راہ ان لوگوں کی کہ تو نے انعام اور احسان کیا ہے ان پر غیر المغوبی علیہم نہیں ہے یہ وہ لوگ کہ غضب ہوا ہے ان پر ولدالین اور نہ یہ حیران اور پریشان ہے علم کے ساتھ گمراہ نہیں مغدوبن علیہم اور بے علم گمراہ نہیں حیران نہیں کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی مانے سب ہمارے سر کے تاج ہے نہیں حق باطل کی تفریق کرو گے آمین اللہ ہمارے اس عمل اور دعاؤں کو قبول فرما اقول و قول استغفر استغ فر اللہ علی ولکم ولی المسلمین مسلمین فستغ فرو الغفور الرحیم دعا سے پہلے ایک اعلان کرتا ہوں جتنے ساتھی سامعین مستقل درس قرآن کو سننے والے تھے خواہ اس ملک میں یا بیرون بیرونی ممالک میں تھے جتنے بھی درس قرآن کو اہتمام کے ساتھ سننے والے تھے ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا درس کی ابتدا میں کہ ان کو انشاءاللہ اسناد دی جائیں گی تو جتنے ساتھی تھے دیا ن تن دیا ن تن کیونکہ یہ ایک امانت ہوگی اب ہمیں تو پتا نہیں کہ کس نے سنا کس نے نہیں سنا لیکن اللہ کو تو پتا ہے تو خیانت کسی نے نہیں کرنی جتنے ساتھی مستقل درس میں شامل ہونے والے ہیں اور انہوں نے سیکھنے کی نیت سے درس میں شرکت کی اور سیکھا لکھے لکھا لکھا درس کو اور سیکھا تکرار وغیرہ کیا اس کا تو ان ساتھیوں کے لیے جو وعدہ اسناد دینے کا تھا انشاءاللہ اللہ ہم وہ وعدہ پورا کریں گے آپ ہمارے ساتھ بل واسطہ رابطہ کر سکتے ہیں اس موبائل کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور اپنے نام بھیج دیں یا خود آ کے کسی قاصد کو بھیج دیں کہ ہم آپ کی اسناد ان کے حوالے کر دیں لیکن آپ نے نام ساتھ میں نام ولدیت اور پتہ اور فون نمبر ساتھ میں بھیجنا ہے اس لیے کہ ہم ریکارڈ میں اس کو رکھ دیں کہ سال نیٹ کے ذریعے ہمارا درس کن ساتھیوں نے سنا اور درس میں کون کون سے ساتھی شریک ہوئے ہر سال کی طرح ہمارے ساتھ اس سال پاس بھی ہمارے ساتھ اس سال کے درس میں شرکا کی ایک فہرست اور لسٹ اور ریکارڈ ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ اپنے نام ولدیت پتہ اور فون نمبر بھیج دیں اور اسناد طلب کر لیں جو ذریعہ آپ کو آسان ہو اس ذریعے سے آپ اپنی اسناد وصول کر لیں میری دعا ہے مجنا چیز کے ذریعے جو لوگ قرآن سیکھنے کا ارادہ کر رہے تھے اللہ ان سب کو قرآن کا میں نافع عطا فرمائے جو کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی یقینا ہوئی کیونکہ میں عاجز ہوں کمزور ہوں اور اللہ کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے تو اللہ میرے عاجز حقیر فقیر کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے حقیقت تو یہی تھی طلبہ ہوتے تھے ہر سال اور ایک ماحول بنتا تھا اس ماحول میں ہم قرآن پڑھتے تھے اس کا جدا اثر ہوتا تھا اکیلے بیٹھ کے موبائل کے سامنے قرآن کا درس کرنا مشکل بھی تھا پھر ایک ایسی زبان جس میں درس کی عادت نہیں تھی اردو زبان میں درس کرنا دوسری مشکل تھی لیکن اللہ کی توفیق اور امداد سے الحمد اللہ نے بہت رحم کیا اور جو مشکل کام تھا مجنا چیز سے اللہ نے وہ کام سر انجام دیا اللہ راضی ہو جائے بس ہماری یہ محنت اللہ قبول فرما دے اور ہمارے رفقات طلبا تلام زکو اللہ علم نافے سے مالا مال فرما دے درو شریف پڑھ لیجئے کہ ہم اللہ سے اپنی اس محنت کا سلا اور اللہ کا رحم و کرم اور فضل مانگے اللہم سلی علی محمد النبی الامی وعلا آلیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ الا انت المستعان وعليک البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیکا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت برحمتك استغيث لا اله الا انت الحنان انت المنان انت الكريم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين يا اكرم الاكرمين لك الحمد أن تنور السماوات والأرض وَمن فيهِ الن وَ الحمدُ أن تقيام السماوات والأرض وَمن فيهِ الن وَ الحمد أن تربّ السماوات والأرضِ وَمن فيهِ الن وَ الحمدُ أن تحقق وَعدك الحق وَقَلُك الحق وَقاءك الحق, الحق والجنَّة ح والنارُ ح والنبيونَ ح. محمد الصلی الله علیہ وسلم حکن و سات حکن اللہ کا اسلم تو آمن تو علیہ کا توکل تو وہ علیہ کا انب ما قدم تو و ما اخر تو ما اسر تو انت, إله لا إله إلا أنت انتا اله الا اله الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت واابو لك بنعمتك علي واابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لي وارحمني, وارحمني واهدني وعافني وارزقني وج برنی ورفانی تیری کتاب کی نسبت آج تیرے بندے تج سے تیرے رحم کے طلبگار ہیں اے اللہ رحم کر دے اے اللہ العالمین کتاب کی برکات آتا فرما دے اے رب العالمین قرآن کریم کی برکتیں آتا فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں علم نافع آتا فرما دے علم بمائے عمل دے دے اے اللہ عمل بمائے قبولیت دے دے قبولیت بمائے رضا دے دے تیری رضا بمائے خدمت دین دے دے تیری کتاب اور دین کی خدمت اللہ تیری جنت کے ساتھ دے دے جنت کی نبتوں کے ساتھ تیرا دیدار دے دے اللہ تیرا دیدار حبیب کی شفات کے ساتھ دے دے اللہ حبیب کے ہاتھ سے حوزے کوسر کا جام دے, دے دے دنیا میں ہمیں اس کوسر پہ سیراب کر دے جو تیری کتاب ہے قیامت کے دن اس کوسر پہ سیراب کر دے جو تیرے حبیب کی شفاعت کا نمونہ ہے اے الہ العالمین ہمارے اس وطن عزین اس کو آمن کا گہوارا بنا دے رب جعل هذا البلد آمین وسائر بلاد المسلمین اللہم باعد بیننا وبین الوبائی والوباء والمحن والشدائد اللہم املا قلبی سلام حسبی لا الہ الا ہوا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و رب العرش العظیم سبحان الله عدد من خ... عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالزوايب اللهم اني اعوذ بك من الشيطان من همزه ونفسه ونفخه اللهم انا نعوذ بك من الشيطان من ہمزی و ونفسه يا الله يا یا اللہ یا رحمان اللہ عاقبہ فل عموری کلحہ واجر نامن خزی دنیا و ادابل آخرا اللہ جر نام ناری جہنم اللہ نس الخیر المسلہ و خیر دعا و خیر النجا و خیر العملی و خیر ثوابی و وَسَبِّتْنِي وَسَبِّتْنَا وَثَقِّلْ مَوَازِينَنَا وَحَقِّقْ إِيمَانَنَا وَارْفَعْ دَرَجَاتَنَا وَنَقِيلُ وَتَقَبَّلْ سَلَاتَنَا وَاخْفِرْ خَتَايَنَا وَنَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ اللهم يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات و اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رحمان ويا رحيم يا صمد يا حي يا قيوم يا مهيمن يا ذل الجلال والإكرام اللهم إنا نأوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سختك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم ومن عذاب ومن عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الفقر والقله والذله ونعوذ بك من ان ازلما او ازلما من شر فتنه الغنى ومن شر فتنه الفقر اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ وَيَعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ وَيُؤْمِنُ بِمُتَشَابِهِ وَيَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا يَازَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل اللهم اجعل الحياه الدنيا اللهم اجعل الحياه اللهم اجعل الحياه خيرا لنا وجعل الموت نجاتا من شر الامور كلها اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا ذل الجلال والاکرام اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في منعافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك تر ربنا وتعاليت اللهم ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اي الله اے اللہ جتنے احبا ہمارے زندہ ہیں ہمارے والدین سب سے بڑا حق ان کا ہے ہم پر ارحم ہما کما رب یانی سغیرا ارحم ہما کما رب یانی سغیرا ہما ہما ہمارے رشتے دار بہن بھائی ہمارے چچا ماموں پھوفیاں خالائیں جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ ہمارے بابا دادا وغیرہ جتنے بھی نانا فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرما دے اے اللہ جتنے بھی زندہ ہیں اولاما صلاح اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے ہمارے جتنے اساتذہ شہید اور فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کو اس درس قرآن کا ثواب عطا فرما دے یہاں ہمارے بابا قرآن کی خدمت کیا کرتے تھے ساری زندگی یا اللہ جو خدمت جاری ہے اور انہوں نے جاری کی تھی اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں جاری رکھ دے اور قیامت تک ہمارے گھرانے میں قرآن کے خدام قرآن کے نوکر کو پیدا کرتے رہنا اے اللہ قرآن کے خدام اور قرآن کے نوکروں کے ذریعے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتے رہنا اے اللہ ہمارے اہل ویاد عیال اور اسدقار افقات طلبا تلامزہ دوست جتنے مشکلات ساری امت مسلمہ جو مشکلات میں مبتلا ہے یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما اللہ امت کی حالت زار پہ رحم فرما جتنے دعا مانگنے والے ہیں یا اللہ ساری دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما ہماری دعاؤں میں سارے مسلمانوں کا زندہ مردوں کا حصہ فرما اللہ عالمین امت کو اللہ کو غم اور بےزتی کے اس دلدل سے نکال کے عزت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کر دے ہم چیخے لگا سکتے ہیں ہدایت تیرے ہاتھ میں اللہ مسلمانوں کے دلوں کو قرآن کی طرف موڑ دے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو قرآن کی طرف موڑ دے یہی راہ نجات ہے یہی ذریعے سعادت ہے یہی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے اے اللہ اس قرآن کی اہمیت اور قدر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں خیر والا بنا شر سے بچا ہمارا عقیدہ خیر والا بنا شر سے بچا ہمارے اعمال خیر والے ہوں شر والے نہ ہوں ہمارے اخلاق رفتار گفتار معاملات معمولات عادات لیل و نہار خیر والا بنا اللہ میں شر سے بچا اپنے بندوں تک ہمارے ہاتھوں خیر پہنچا یا اللہ شر نہ پہنچا جتنے ساتھی درسے قرآن میں شریک تھے اللہ سب کو قرآن کا علم نہ عطا فرما دے اللہ جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ سب کی دعاؤں کو سن لے اللہ ہمیں ریا اور عجب سے بچا دے جو تیرے محبوب ہیں ان سے ہمیں محبت عطا کر دے جو تیرے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمیں نفرت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں تیرے محبوبوں کی محبت دے دے تیرے دشمنوں کی نفرت دے دے تیری کتاب سے ہدایت دے دے تیری کتاب کے ذریعے اتفاق دے دے تیری کتاب کی برکتیں دے دے اللہ تیرے حبیب کی اتباع کی سعادت دے دے یا اللہ حبیب کے سامنے ہمیں شرمندگی سے بچا دے اللہ دنیا کے عذابوں سے بچا یہ اللہ دنیا کے عذابوں سے بچا اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے اللہ حشر کی سختیوں سے بچا دے اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا دے یہ اللہ بدلے کا بدلے کا سوال نہیں ہے عمل اتنا نہیں ہے کہ بدلے سے نجات کی امید رکھ دے یا اللہ تیرے رحم و کرم کا سوال ہے ایسے سوالی دنیا والے والوں کے در پہ کھڑے ہوں تو اللہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے جاتا آج تو تیرے قرآن کے ختم کی نسبت سے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ سارے خیر دے دے جو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگے ان تمام شرور سے بچا جت جس سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی ہے اللہ جتنے بھی گھروں کی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما کے خوشحانیا لا دے جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ صحت عطا فرما دے مسلمانوں کو یا اللہ کو کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچا خصوصاً وہ مظلوم مسلمان شام کے چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین اور بوسنیا اور چیچنیا کشمیر اور سومالیہ برما اور افغانستان اور پاکستان کے سارے مظلوموں کی امداد فرما اللہ اللہ سارے مظلوموں کی امداد فرما دے ہمارے اس قرآن کاجر اور ثواب ان تمام واسطوں کو دے دو جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا اللہ اپنے حبیب کی روح مبارک کو قرآن کی اس ٹوٹی پھوٹی خدمت پر اعلی میں خوشیاں عطا فرما دے اللہ حبیب کے روز اقدس پر بارش رحمت کر دے اغفر لنا ولی خوانین سبقو سبقونا بلیمان ولا تجالفی قلوب نا منو ربنا کریم یا اللہ یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں تو تیرے دین اور تیری کتاب کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ تو محبت کر جو خدمتیں کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اللہ تو ان کے ساتھ تعاون دین دنیا کے کاموں میں کر اللہ جو دین اور دینداروں کی عزت کرتے ہیں قرآن کے نوکروں کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کی اولاد میں علماء کو پیدا کر دے اللہ ہماری نسلوں کو بے راہ روی سے بچا دے ہمارے بچوں کو سیدھی راہ پہ چلا دے اللہ فتنے کے اس دور میں بے حیائی کے اس دور میں ساری امت کی عفت کی حفاظت فرما دے اللہ یہ بہنیں یہ بیٹیاں یہ مائیں تیرے حبیب کی امتیاں ہیں یا اللہ انہیں بے راہ روی سے بچا دے یا اللہ بے عزتی سے بچا دے ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرما دے آج چھوٹے چھوٹے بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے یا اللہ ان بچیوں کی عزت کو محفوظ فرما دے یا اللہ بے راہ روی اور بے حیائی اور بے عزتی سے ساروں کو محفوظ فرما دے یا اللہ عزت کی زندگی دے دے اگر عزت کی حفاظت مشکل ہے ہمارے لیے تو اس زندگی سے موت دے دے لیکن موت زندگی میں بے حیائی اور بےزتی کا سامنا نہ کرنے دے اللہ بے اور بےزتی کے سامنے سے بچا دے یا اللہ جتنے بھی غوربا تنگ دست ہیں سب کے رزق کو فراخ کر دے ہمارے دوست یا اس درس میں جس نے خدمت کی ہے جس, جس جن جن ساتھیوں نے جس طریقے پہ خدمت کی ہے اللہ سب کو اس کاجر عظیم جزیل عطا فرما دے اللہ معینہ نس الکل آف یا اللہ مینہ کا آفو ان کریم ان تحب العفو یا اللہ حرامین کی رونقوں کو بحال کر دے اللہ مدارس اور مساجد کی رونقوں کو بحال کر دے یا اللہ اس وباء عام کو دور فرما دے اس کے پس پشت اگر سازش ہو کو فار کی تو اللہ ان شیطانی طاقتوں کو ناکام کر دے اللہ ان شیطانی طاقتوں کو ناکام کر دے اپنے بندوں کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے بندوں کو اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما اللہ خصوصاً قرآن کے طلباء علماء کو اپنی حفاظت کی اس کے سائے کے نیچے کر دے یا اللہ زندگی تیری کتاب کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے گزر جائے اور موت تیرے قرآن کے سامنے پڑھتے پڑھاتے ہی آ جائے اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے اللہ جتنے ہاتھ بھی تیری دربار میں تیرے در میں اٹھے ہیں یا اللہ ان سارے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے یا اللہ خیر سے بھر دے کسی ہاتھ کو بھی خالی واپس نہ کر جہاں جہاں بھی مانگنے والے ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر دے اللہ سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا کر دے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمدی موالی بس ابھی اجمائین برہمتی کے اور